أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمل إذا تلاها وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فألهمها فجورها وتقواها قد أخلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب التمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال رسول الله ناقة الله وصفياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يقاط عقباها آمانك بالله صدق الله العظيم صلوة للحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى على نبينا صلى على محم دل پر سلے آئلہ ای نا سلے آشی ای نا بلے محمد دل ہر کے گلی گلی کرے سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تبا ٹھکرے سب کی کھائیں کیوں دل کو جو سلے نا سلے دل اب میں a uh -oh. بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر ڈھونڈ کسانی محمد اور سانی تو پڑی چیز ہے آیا نہ ملے, ملے گا جیسے میں سید المرسلین اما بعد با اورذو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا و علی آلك یا حبیب اللہ الصلاۃ و السلام یا نبی اللہ نور مدنی چینل کے ناظرین آج زوج الحرام کی بارہویں شب ہے دوسری عید بھی گزر گئی اور آج ہم دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل ہے اس پر بڑا ہی انوکھا اور میں کہوں کہ منفرد سلسلہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اس پر آپ نے تشہیری جو مدنی گلدستہ جسے میڈیا ٹیکنالوجی میں پرومو کہا جاتا ہے پروموشن کے لیے وہ آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہے جس سے ہمارے اسلام بھائی نے جا کر ملاقات کی آج الحمدللہ وہ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ اس وقت مدنی چینل کے سیٹ پر موجود ہیں اور ان سے باری باری ہم ان کے زندگیوں کے متعلق کچھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے مجھے نہیں پتا کہ میں ان سے کتنی بات کرنے میں کامیاب ہوتا ہوں نہیں ہوتا یہ مجھ سے بات کریں گے نہیں کریں گے بالکل بلائنڈ ہے نا میرے لیے بھی یہ سلسلہ سمجھیں کہ ایک نیا ہے اچھا جب اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو میں یہ بتاتا چلوں ہمارے ناظرین کو کہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ دوسری عید کو یہ کون سا سلسلہ لا رہے ہیں اور بس اتنا تھا کہ ہم دوسری عید کو آپ کے ساتھ ایک سلسلہ کریں گے وہ بڑا ایٹ یوں کہ ایٹ ٹائم پتا چلا کوئی اتنا خاص پلان نہیں تھا ہمارا یہ میری اپنی کوئی ایسی خاص چیز نہیں تھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک چیز لا رہے ہیں شاید عید سے ایک کا دن پہلے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیے ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو میری ان کی جو آفس ہے مدنی چینل کا اس میں میری حاضری ہوئی تو انہوں نے مجھے وہ دکھایا کہ یہ ہمارے محسن صاحب ہیں اے خادم صاحب ہیں مسجد میں خدمت انجام دیتے ہیں اور بارہ بارہ کا کام ایک ساتھ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ مجھے یاد پڑتا ہے یہ جب سے میں داعود اسلامی کے مدعی ماحول میں آیا نا میں ان کو دیکھ رہا ہوں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ یہ کرتے رہتے ہیں تو ان کو مجھے دکھایا انہوں نے پھر وہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ اللہ درس نظامی کے چھٹے درجے میں ہیں ان کی زیارت کروائی مجھے اسکرین پر اور ان کے متعلق وہ بتائیں کہ یہ کیا پھر ان کے ساتھ ہمارے ایک اور اسلامیہ بیٹھے ہیں اور ان کو دیکھ کر تو مجھے شیر یاد آ رہا ہے بالا زیم کا شیر ہے نا بسارت بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بسارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مغل مغل مغل مغل نا دیدا نا دیدا بسار دکھو تو سدامت بسار مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ تو یہ شاعر کا اپنا ایک تخیل ہے ان کے اپنے جذبات ہیں تو ان کا کچھ بتایا پھر ہمارے واجا محمد عارف اتاری واجا پھر ہمارے یہ محمد عارف اتاری کا کچھ بتایا ان کا حال احوال اور پھر ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں شجا شجا لبئی ماشاء اللہ تو شجا بھائی کے بارے میں بتایا ہے ایک اور ہیں جو اتار آباد کے دیوانے محمد مشتاق محمد مشتاق اتاری یہ تینوں نے مصیبت منا کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا ہمارا اتار آباد میں مدنی کام ہے نہیں وہ بھی منع کر دیا یہ صحیح ہے مدنی کام کے لیے نہیں مدنی کام تو پھر مدنی کام اور اطارآباد چلے گئے ملنا ہے تو میرے اتاراب ملنے کے لیے ہے. اپنے نہیں آتے کرو مارا با دعا کرے اطارآباد آنا ہوا تو پھر آپ کی بھی انشاء اللہ زیارت کریں گے تو یوں ان کے وہ مناظر یہ ریکارڈ کرتے رہے پھر ان کے پاس ان کے علاقوں میں مساجد میں جہاں جہاں جا جاتے رہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیچھے کام ہوا بالکل میں لا علم تھا بالکل لا تھا یعنی ایک جیسے لبیک میں نہیں چار چیزیں چھپا کر رکھتے ہیں پھر انہوں نے یہ سب دکھایا کہ یہ ہے اور ہم ان, آپ کو ان کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں تو اب یہی نہیں سمجھا آ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا تو سلسلے کا نام کیا یہ کیا لیکن ان کو دیکھتا رہا میں نا ان کو دیکھتا رہا کہ کچھ سوال جواب بھی نہیں کیے ان میں ایک چیز مجھے کامن نظر آئی کہ یعنی معاشرے میں بعض اوقات بعض ایسے معاملات آتے ہیں انسان کے حالات کے حوالے سے جسمانیت کے حوالے سے کچھ ایسے اس کے اپنے خدوخال کے حوالے سے اس طرح کی اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اس کو خاص مقام اور رتبہ نہیں دیا جاتا اور اسے ہمارے معاشرے میں عموماً کچلا ہوا طبقہ شمار کیا جاتا ہے اور کچلا ہوا طبقہ اس کو رکھا جاتا ہے تو مگر ان میں جو بات کامن نظر آئی وہ آئی مسجد یعنی یہ مسجد کے راستے پر تھے اور جہاں ان کو میں جن کو دیکھا وہ رائے خدا میں ہے علم دین سیکھ رہا ہے مسجد کی طرف ہے مسجد کی طرف ہے یا غور کرتا رہا اور آپ ان شاء سلسلہ جب آگے دیکھیں گے میں آپ کو واقعی یقین دلاتا ہوں مجھے خود نہیں پتا کہ سلسلہ آگے کیسے چلے گا کوئی ایسی مینٹلی طور پر پریپریشن نہیں ہے بس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے مجھے خود کچھ نہیں پتا کوئی اسکرپٹیڈ نہیں ہے بلکہ میں یہ بھی بات آپ کے لیے شاید حیران کر دینے والی ہوں کبھی اکبر بھائی جیسے بیٹھے نا ان کا بھی ابھی بھی طے ہوا ہے کہ بھائی ساتھ بیٹھ جاؤ اور شاید غلام غلام شبیر بھائی کا بھی تھا نہیں کہ یہ ساتھ بیٹھیں گے تو یہ بھی ابھی ابھی ہوا ہے تو یہ سب کچھ ابھی بھی ہوا ہے محمود بھائی کی زیارت ابھی کی ہے بتا چلا محمود بھائی بھی ہیں تو ماشاءاللہ وقار وکار بھائی بھی ہے خان تو یہ جو کچھ ہے نا یہ جو ہمارے جو مہمان خصوصی ہے نا ان کا پتا تھا کہ یہ ہوں گے باقی عمومی مہمانوں کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ آج کا سلسلہ واقعی اسپیشل ہے کہ بالکل وہ دیکھا یہ چلا چلتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے اور جو ہوتا ہے کہ ہر ایک سلسلے کے پیچھے کوئی اس کی تھیم ہوتی ہے ایک بنیاد ہوتی ہے مقصد ہوتا ہے تو انہوں نے میں نے ان سے بھی پوچھا کہ یار آپ نے یہ جو کام کیا یہ جو ریکارڈنگ کی یہ سارا جو آپ نے بیہائنڈ دا سین آپ چلتے رہے تو آپ ڈلیور کیا کرنا چاہ رہے تھے چلے میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے کہنے پر آ گیا بیٹھ گیا تو میں اسی پیٹرن کو لے کر چل سکوں تو میں نے بھی دیکھا تو میرا بھی یہی ذہن بنا اور جب انہوں نے جو مجھے آگاہی دی وہ بہت کلیئر ایک میسج ہے کہ ہمارا یہ طبقہ باوجود اپنے ان مسائل میں گرا ہوا ہے جو ان کے مسائل مزید آپ ان کی جب باتیں سنیں گے اور ان کے متعلق اسکرین پہ دیکھیں گے کیونکہ یہ اتنا کنفرم نہیں کہ یہ ابھی سامنے بیٹھ کر کیا بات کریں گے کیا نہیں کریں گے مگر ان کی ان کے متعلق ہم نے ریکارڈنگ کر کے ہمارے پاس جمع کی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ کے ان کے زندگی کا کی انداز کیا ہے اور میری نیت ہے کہ میں انشاءاللہ شاء بھائی سے چلوں گا سب سے پہلے ہاں ارے عاریف بھائی شرما گئے نہیں شرما نہیں ہے عاری بھائی ہمارے, ہمارے یہ نہیں کرنا آپ تو انشاءاللہ یہ اللہ بھائی کو لے کر چلیں گے یہ عاری بھائی ہمارے لی کے علاقے کے ہیں اور ان کے جو چیز میں نے ان وہ انشاءاللہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعی متاثر کون ہے تو وہ اپنے حالات سے لوگ سمجھوتا کر کے آگے بڑھتے ہیں اور بعض لوگ اپنی بعض کمزوریوں کا چاہے وہ معاشرتی کمزوریاں ہوں جسمانی کمزوریاں ہوں ذہنی کمزوریاں ہوں کمزوریوں کو بنیاد بنا کر وہ ہاتھ پھر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور معاشرے میں کوئی اپنا وہ مقام نہیں بنا پاتے حتیٰ کے آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گا کہ لوگ بھیک مانگتے ہیں یعنی انہیں دیکھ کر ان بھی مانگنے والوں کو آپ بتائیں گے کہ بھائی بھیک مت مانگو محنت کرو مزدوری کرو دو پیسے کماؤ تم کما سکتے ہو اور اس طرح مطلب کہ اپنی جسمانی یا سورتی یا اس طرح کی چیزوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر بھیک مانگنے کا پیشہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے اندر خودداری پیدا کریں تو یہ وہ ہمارے سے اسلام بیٹھے ہیں جنہیں دیکھ کر ان اللہ ایک خودداری کا جذبہ بھی آپ کو ملے گا خودداری کے جذبے کے ساتھ ساتھ خود اعتمادی کا جذبہ بھی ملے گا خود اعتمادی کے جذبے کے ساتھ ساتھ اگر میں کہوں کہ وہ صحت مند اسلامی بھائی کہ جو ہر طرح سے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ خوشحال ہے مگر باوجود جس کہہ کے ان کو دھکا مارو گے مسجد جاؤ نماز پڑھنے کے لیے یہ مسجد نہیں آتے مگر ان میں آپ کو وہ شخصیتیں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد بنایا ہوا ہے جاتے ہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت اس سلسلے کا سمجھے گئے ایک سینٹرل آئیڈیا اور کچھ اس کے مقاصد آپ کے سامنے رکھے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں کالز بھی کریں گے دعوت اسلامی کے مبلغین اور ہماری مجلس کی اس جو کوشش ہے اس کے اوپر آپ اپنے اظہار خیال بھی کریں گے اور آپ اس سے کیا سبق حاصل کر رہے ہیں ایک ادھر سوال کرنا آپ خود اس سے کیا سبق حاصل کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے اور دعوت اسلامی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ اپنی کول کے ذریعے ہمیں بیان کر سکتے ہیں تو دیکھیں سلسلہ اس اسلام آگے لے کر چلتے ہیں کس کروٹ اس سلسلہ بیٹھتا ہے کس سم چلتا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اخلاص کی نعمت نصیب فرمائے صلی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ اگر میری صلو اللہ صلو اللہ اللہ میں نے وضاحتیں کی ہیں اس میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری کر دیجیے گا یہ جو اپنے فرمان ہے کہ آپ کو ہم نے اطلاع نہیں کی تھی لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی اس وقت ہم نے یہ بیٹھ کر یہ پلان بنایا کہ یہ سلسلہ کیونکہ ہر سال ہم دوسری کو کوئی نہ کوئی اس طرح کا شاید بند تو نہیں ہے کھولنے ذرا اکبر بھائی کا مائک چیک کیجیے گا اکبر بھائی کی آواز اونی ہو رہی ہے جی آپ کی آواز شاید انیر ہو رہی ہے ہمارے یہاں اسپیکر پر آواز کا پرابلم ہو رہا ہے دیکھ لیں دیکھ لیں یہ اس میں آتے جاتے ہوئے گھبرا ہی نہیں کر رہے یہ سلسلے تو یہی چلا کرتے ہیں مائک لگتے ہیں کیمرے ہوتے ہیں اسی طرح ہوتے ہیں ٹیکنیکلی چیزیں کوئی رک جاتی ہیں کہیں سیل کا پروبلم آئے گا کہیں وائر کا پرابلم آئے گا تو اب جیسے بیٹھے بیٹھے مجھے بھی تو کھانسی آ گئی تھی نارمل کھانسی نہیں تھی کھانسی آ جائیے جب انسان میں یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے بیٹھے तो یہ تو الیکٹرانک چیزیں ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں اور کوئی اس پہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے نا سیٹ ہے اور हुए माइक पर बात करते हैं ہیں تب بھی آپ تک है माइक ہے हुआ जी میٹھا مدینہ میں اگر اجازت دیں تو کچھ آپ کا کھلا ہے چلو ٹھیک ہے نعمل بدل کا یہ فائدہ ہے جی جیسے بھی اپنے ارشاد ان میں ایک کامن چیز ہے کہ یہ نماز سے بہت یعنی کہ نماز سے کمپرومائز نہیں ہے ان کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس سلسلے کے لیے اوپر آنا تھا تو مغرب کی نماز کا ٹائم ابھی تھوڑا سا باقی تھا ازان میں تو ہمارے عارف بھائی سے میں نے عرض کیا کہ چلو پہلے اوپر چلتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے تو ان کا جو جواب تھا وہ بہت ہی دلچسپ تھا انہوں نے عرض کیا حضور میں اوپر تو چلا جاؤں لیکن میری پہلی سف رہ جائے گی ہاں ہاں کیا بات کی آپ نے سب کی بڑی خواہش تھی آپ کی یہاں ان کو مائک لگاؤ آر بھائی کو نہیں لگا ہوا یہ سمجھ آتی ہے بھائی کو آر بھائی جو بولنا ہے مائک پہ بول طارف ہے پہلی سب سے بہت محبت ہے آپ کو ماشاء مدنی انامات پر عمل کرنے کا بھی ذہن ہوتا ہوگا کہ مدنی انامات پر عمل ہونا چاہیے یہ بڑی خوبصورت بات ابھی ہمیں پتا چلی اور میں واقع دوبارہ عرض کروں کہ ایک تصور کرے مدنی چینل کے ناظرین آج دنیا میں ہم جس طبقے کو اتنا زیادہ لفٹ نہیں کراتے اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا مقام کیا ہوا میں نے پتا کل بروز قیامت ان کو اللہ تعالیٰ ایسا مطلب کہ وہ جنتی حل جنتی لباس اور جنتی دورا بنائے اور ان کی چمک دمک اور ان کی رونق دیکھ کر یہ دنیا کے جو اس طرح کے جو دنیا میں جن کی تو اثر سوکھ ہوتا ہے لیکن بظاہر و عبادت کی طرف اتنے مائل نہیں ہوتے اور مطلب نیکی کی طرف اتنے مائل نہیں ہوتے تو مگر دنیا میں ان کی آو بغت ہوتی ہے دنیا میں ان کی بڑی مطلب کہ وہ پوزیشن ہوتی ہے مگر وہ سب غور کرے اگر وہ عبادت سے دور ہیں ریاضت سے دور ہیں اللہ کے مطلب کہ بندگی سے دور ہیں کل قیامت کے روز کیا پتہ کہ ان کو وہ بکہ مرتبہ ان کو وہ مطلب کہ کشش اور ان کے ان کے چہروں سے وہ نور نکل رہا ہو کہ جن کی روشنی دیکھ کر کیا اجب کے سورج کی روشنی کمزور پڑ جائے اور اس طرح کا اگر ان کا انداز ہوگا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے مرتبہ عطا فرما اس کو پتا چلے گا کہ اصل چیز کیا تھی تو یہ جو معاملہ ہے اس کو ان اللہ تعالیٰ مزید آپ کے سامنے لے کر چلیں گے علی الحبیب کیسا لگ رہا ہے اکبر بھائی کا کچھ بولنا چاہ رہے ہو مائک کام نہیں کر رہا ہے یہ بھی ایک یہ بھی ایک بڑا مسئلہ مطلب ہے مطلب مطلب نا نہ نہیں جائے گا نہیں وہ میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے آئے گی آواز نہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ بولنا چاہیں اور آپ کا مائک کامنا کرتا ہو کیسا لگے کہ انسان بول, دیکھنا چاہے اس کی آنکھ کامنا کرتی ہو اس وقت اس کی وہ حسرت اور اس کی وہ جو محرومی کا جو اس کا احساس ہوتا ہے وہ احساس بیان سے باہر ہے اور اچھا اب یہ کہ یہ تو ہو رہا ہے نا ادھر ادھر, ادھر تھوڑا ہل جل ہوگی اور یہ دو چار منٹوں میں ہو سکتا ہے کہ بولنے والی وہ پوزیشن کلیئر ہو جائے لیکن پتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا میں نہیں دیکھ سکوں گا اس کو اس طرح کی اطلاع مل جائے اور اس کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہو اعتماد کے ساتھ ہو اللہ کی بندگی کے ساتھ ہو تو واقعی ایسے لوگ قابل تعریف ہوا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق فرمائے اب دیکھتے ہیں عارف بھائی کیا ہیں عارف بھائی کے بارے میں ہمارے اسلام بھائی نے جو کچھ ریکارڈنگ کی ہیں کچھ اس کے متعلق ہم آپ کو چند مدنی پل مد مدی گلدستہ دکھاتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ جہاں میں کہوں کہ روک دیجیے گا تو روک دیجیے گا کیونکہ کوئی ایسی چیز ہو سکتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے سامنے آ جائے کہ پھر دل کرے گا اور پہلے اس پر کچھ بات چیت کر لیتے ہیں تو جہاں میں عرض کروں کہ روک دیں تو روک دیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں ابھی بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ان تمام تر چیزوں کو ملازہ کرنا ہے ح تیرا شخرا دیا مدنی محال کبھی بھی رامدنی محال تیرا شخر رالا دیا مدنی مدنی ماہار یقین مقدر کبو ہے سک دے یقین مقد کبو ہے سک جسے خیر سے میں غیامدنی ماہار جسے خیر سے میں گیا مدنی شکیل احمد افطاری روکے, روکے, روکے میرے پاس آ, اکبر بھائی آپ کی وہ بے تھی آپ کی آواز بحال ہوئی وہ مائک بال ہو گیا جی جی اب آپ پہلے اپنا وہ بتائیں یہ عاریف بھائی آپ کے علاقے کے ہیں جی یہ لاری کے ہیں لاری کے ہیں اس کی کیا بولتے اکبر کو جانتے ہو کیا بلوچی کیا بولتے ہیں لاری کے لیکن یہ سندھی وہ سندھی مانو جی ارے واہ چلے اصل میں ابتدا جو عرض کر رہا تھا آپ کی بھائی سندھی مانو گے ان کا مائک لگا ہوا ہے نہیں کو بےچارا کیوں مسکرائے کیا ہے ایسے ہی مسکرائے ایسے نہیں مسکرائے گا کوئی توجہ ہوگی چلے جی وہ ارض کر رہا تھا کہ آپ کو جو نہیں ہم نے ابتدان بتایا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہماری ہم مشاورت ہوئی کہ ہم ہر سال دوسری عید کو کوئی نہ کوئی سلسلہ کرتے تو اس دفعہ کیا کریں تو جب ہم نے یہ سوچا کہ یہ کریں لیکن یہ تھا اتنا جو ہے وہ اپنا مشکل کہ اگر یہ شروع میں ہم آپ سے ڈسکس کر لیتے اور اگر وہ یعنی یوں سمجھے کہ وہ okay, اوکے okay, yeah, okay کا جامع پہنا اس کو پہنا دیا جاتا ہے میں کچھ بول دوں گا نہیں نہیں ایسا نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ایک چیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد اچھا پھر جن لوگوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کو یعنی عام طور پر ان لوگوں کے پاس ان سے کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں ہے نہ ان کے پاس موبائل ہے اور نہ عام طور پر لوگ یعنی اگر میں ان کا رقص ہے موبائل موبائل نہیں ہے ان کے پاس ہے موبائل موبائل ہے آپ کے پاس نمبر نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ آس کرتا ہوں یہ لوگ اصل میں بعد میں شروع میں کچھ لوگ جیسے یہ ہمارے عبدالرحیم بھائی یہ موبائل موبائل ہے موبائل نہیں ہے تو کان میں بولنا پڑا سنتی ہوں اچھا تو میری آواز عبد الرحیم آ رہی ہے آواز تو آواز آ رہی ہے حال سا کی आज थोड़ी सी आवाज आती है अभी मेरी आवाज आ रही है आ रही है अब मुझे पहचानते हो वो नहीं लगता आज सबको पहचानते आप जानते हैं है। कहा मुलाकात हुई पहली दफा वो बुखारी मस्जिद बुखारी मस्जिद मस्जिद खरादर में आते थे आप वहाँ पर जाते थे बुखारी मस्जिद में आप खराध पहले اچھا تو موبائل نہیں ہے موبائل کیا کرنا ہے صحیح کہہ رہا موبائل کیا کرنا ہے تو ان کو ہم نے مطلب اس طرح کیا کہ یہ کان میں جیٹ آواز صحیح نہیں آ دی تو اس لیے جب آپ سوال کریں گے تو ان شاء اللہ میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں گا جب بات کریں گے انشاءاللہ میرے پاس آپ کی بہت سی سیڑھی رکھی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ پتا تھا کہ یہ ہر جمعرات کو اجتماع میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس اس ریکارڈنگ کے درمیان ایک جمعرات آ رہی تھی اور ایک جمعرات جو عید سے بالکل قریب تھی وہی جمعرات تھی اگر یہ اس دن ہمیں فریش ہو جاتے مل جاتے تو صحیح ہے اور اگر اس دن ہمیں نہ ملتے تو پھر ہم ان کو نہیں ڈھونڈ سکتے تھے اس دن ہم نے ان کی جو ہے وہ ریکارڈنگ وغیرہ کچھ نہ کچھ اپنے طور پر سمجھے یہ نماز پڑھ رہے تھے انٹری وغیرہ لے کر لیکن پھر ہم ان سے یہ نہیں پوچھ سکے کہ یہ کہاں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ یہ چلے گئے اب ہم ان کو ڈھونڈے کس طریقے سے لیکن ان کی پکچر تھی وہ پکچر میں نے اپنے دوستوں کے گروپ میں جو ہے وہ سین کی میں نے کہا جب ہم جامعت المدینہ میں پڑھتے تھے یہ اس وقت بھی آتے تھے یہاں اجتماع میں اور صبح ہوٹل وغیرہ پہ جب نا سامنے والا ہوٹل ہوا کرتے تھے آپ کی گلی میں وہاں ناشتہ کرتے تھے اس وقت مجھے پتہ چلا تھا کہ اس وقت جامعہ تو ہماری گلی سے یہ بھی یادے رہ گئی ہیں چلے آگے بڑھ رہے ہیں تو جامعہ نوریہ رضویہ جو ہے یہ وہاں اس مسجد وغیرہ کے اندر جو ہے وہ کلفٹن کے اندر ہے تو میں نے ان کی تصویر جو ہے وہ میں نوریہ رضویہ میری حاضری ہوئی ہے کلفٹن میں جس مسجد میں آپ رہتے ہیں وہاں تک حادثہ پیشیف آئے تھے حاجہ بھی سکھاؤ گے اس کو نام بھی سکھا دو گے محمد ابراہیم چلے تو وہ ہم نے گروپ میں سینڈ کی اور میں نے کہا یہ رہتے ہیں کرفٹن کے کسی بھی ذمہ دار یا کسی اسلامی بھائی سے رابطہ کریں یہ ہمیں مطلب چاہیے تو وہ اتفاق سے گروپ میں اسلامی بھائی نے مطلب یار میں کچھ دن پہلے اس فلاں مسجد میں نماز پڑھی میں نوریا رضوی کی وہاں میں نے ان کو دیکھا اب ہمیں کہا ہوا یار یہ ہم نے جو ہے وہ ایک بھائی کو تو ٹریس کر لیا ہم نے پھر ان کی وہاں ریکارڈنگ کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ کیا اچھا جہاں تک عارف بھائی کا عارف بھائی کو ہم نے شروع میں تو یہ راضی نہیں تھے یہاں نہ ریکارڈنگ دینے کے لیے اور نہ جو ہے وہ اپنا سلسلے میں اردو میں اور کیوں راضی نہیں ہوئے بھائی کو چلو کچھ بھی نہیں بتایا میں کچھ بھی نہیں بتایا یہ بھی اچھا ہے پھر اچھا یہ को کچھ ابھی ہمارے ناظرین سیکھ رہے ہوں گے آپ سے ان کے پاس ابھی بھی یعنی نہ ان کے پاس موبائل ہے نہ मोबाइल بھائی है موبائل نہیں ہے تو کام کیسے کرتے ہو بغیر بغیر موبائل گزارا ہو جائے گا بغیر مائی کے چینل پہ گزارا نہیں ہوئے گا اس چیز سے محبت نہیں مطلب وہ ایک بنا وہ لگاؤ محبت پھر مسجد کے اندر وہ بیچتی ہے آواز پھر ایسی پریشانی ہوتی ہے آواز پھر اس طرح پریشان ہو دیتے ہیں پریشانی میں رکت بھول جانے کا خطرہ خوب اور کتنی رکتیں ہوئی پھر نماز کے معاملات میں وہ سنبھل سنبھل کے تو ہے ہی نہیں عف بھائی جو ہے ہمارے عاریف بھائی میں مدنی چرے کے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ آری بھائی کام کیا کرتے ہیں عرف بھائی کا جو معاشی ذریعہ ہے اور جو کمانے کا جو ذریعہ ہے جس کے ذریعے یہ اپنی روزگار کا حصول ہے ان کا تو ان کے روزگار کے حصول والا جو حصہ ہے وہ جو ہمارے مدرچرے کے ناظرین کو دکھائیے پلیس رزق حلال دے مجھے اے بیر کے رزق حلال دے مجھے اے بے کے دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حوی دیتا ہوں تجھ کو تجھوستا تیرے حبیب کا زورم یہ میں تقریباً چالیس سال سے کر رہا ہوں آج وقت کو تقریباً دو ڈھائی سال سے جانتا ہوں یہ اصل میں آتے ہیں نا ہم پرانی ڈوبے نکالتے ہیں سائیکلوں میں سے یہ خریدتے ہیں ہمارے سے دس روپئے کے لے کے جاتے ہیں آگے پتے نہیں کتنے کی بیچتے ہیں یہ اپنی روزی اسی میں کماتے ہیں عادت اس کی بہت اچھی ہے بچے اس کو پیار سے بولتے ہیں ہمیں چائے پلاؤ چائے پلاؤ کیا بولتے ہیں بھائی یعنی کسی کی بات کا کوئی برا نہیں یہ کوئی بھی کیسے بھی کچھ بول دیتا ہے ہنستے ہوئے ڈال دیتا ہے کیوں کبھی کوئی اس کو کوئی غلط بھی بول دیتا ہے یہ ہنستے ہوئے ڈال دیتا ہے یہ بھی بہت محنت کر رہا ہے نشارہ یہ جیسا یہ محنت کرا ہے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے ایسے محنت کر کے کھا رہے ہیں رزو ہلا مجھے رزو کے तेरे हमेब का देता हो तेरे का तेरे हमेब का मेरा नाम मम्मी शफी 35 साल हो गए ये काफी टाइम हमारे वालिद का काम होता था हमारे अबू भी यही काम करते थे ہم لوگ اسکول جاتے تھے دادا دے کام کرتے تھے اسکول پڑھتے تھے اس طرح کرتے تھے اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو عمیر اہل سنت صاحب والد صاحب جھاڑو کا کام کر چکے ہیں والد صاحب بتا ہیں ان کے ساتھ ہم کام کر چکے ہیں جھاڑو کا کام پاپا بھی کرتے تھے پھر جھاڑو کا کام کاغذی بازار میں تو بھائی ہوتے تھے گنی بھائی ہوتے تو یہ کام کرتے تھے کام کے ساتھ ساتھ یہ لڑکوں کو دین کی تعلیم یہ بھی دیتے تھے بھائی جو ان کے صاحب داؤد بھائی وہ بھی یہ کا کام کرتے تھے میرے ہوتے تھے نا تو ان کو ٹیوبور دیتے تھے پھر وہ ابھی بیمار رہتے نہیں کر سکتے تو پھر آری بھائی کام کر رہے ہیں آریف بھائی سے تقریباً بارہ تیرہ سال ہوتے آزر ماشاء اللہ شریف النف انسان ہے اچھے ہیں شریف ہیں نماز کی پابندی ہے صحیح ہے اچھے نہیں نہیں فضول بات بھی نہیں کرتے فضول وقت بھی حالانکہ کبھی کوئی آتے میرے بازی دے جاتے پھر کوئی بات ہوتی ہے تو بولتے یہ مدنی پھول اتنا نمبر ہے فضول بات نہیں کرو یہ ایسا نہیں کرو یہ بتا دیتے بھائی میرے کو بتا بات پھر بھی اپنے کام کے ساتھ کے میں بھی جڑے ہوئے ہیں یہ اچھی بات ہے جڑے ہوئے جب عارف بھائی کا آپ نے روزگار کا ذریعہ دیکھا اور عرف بھائی کا اپنا ایک ہمارے پاس انٹرویو موجود ہے کہ میں اتنا کما لیتا ہوں کہ میرا گزارا ہو جاتا ہے عاریف بھائی اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے جی الحمدللہ رب ارے پڑھتے بہت اچھا ہو آپ یہ برکات ہیں اور اچھا علی بھائی کوئی چلو کوئی بھی ناچ کا شعر شیر امین سنا تھا کلام یاد ہے کوئی بھی مدر مدینہ جاتے تھے نا تو اس میں ہم یہ پڑھتے تھے آتا دو مدینے کی اجازت رسول اللہ گھروں میں سب جگ کی اتنا ہی پڑھتے تھے ناخوانوں کو سکھا رہا ہے یہ ناطخانوں کو یہ تو ایک شعر سے پہلے تو وہ پانچ منٹ کا تو وہ ہوتا ہے نا اشار کا متنی گلدستہ پھر اس کے بعد وہ ایک کلام جو پڑھنا ہوتا تو اس کا ایک شعر آتا ہے شیر میں بھی نا مطلع تو پڑ پہ نا متلا بھی جب تکر ایک شخر کا وہ تو پڑنا پڑتا ہے نا جس کا تو تین تو ادھر ہی ہو گئے طاقت کی طرف چلنا ہوتا ہے چلے یہ ہمارے عریف بھائی جو ماشاء اللہ ہمارے یہ محنت مزدوری کر کے کمارے ہیں اور جو آپ نے دیکھا کہ پرانے سائیکلوں کے جو ٹائر اس کے ٹیوب لیتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں یہ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو جھاڑو بنانے والے یہ جو جھاڑو کا جو بینڈ بناتے ہیں یہ اس کا پرانے یہ ٹیوب ہیں اس کے وہ ربڑ ہیں یہ جو وہ باندھتے ہیں جھاڑو پر تو یہ روزگار کمانا ہے اور جو شخص اور روایتوں کا خلاصہ ہے کہ جو رسک کے حلال کمانے کے لیے ایسی جگہ پر بھی ایسی جگہ رکے جو ذلت کا مقام ہو تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے تو اس سب کو ایسا ذلت کا مقام کیا ہوگا لیکن ہمارے عموماً مختلف پیشوں کو مختلف انداز و نظر سے دیکھا جاتا ہے لیکن ایک اربو پتی شخص جو حرام و سود کے ذریعے اپنا روزگار کماتا ہے اس کا اور اس کا میں تو کوئی تقابل ہی نہیں کرتا کوئی مقابلہ ہی نہیں کرتا وہ کسی قابل نہیں ہے وہ انتہائی گٹیا ترین اس کا کاروبار ہے اور یہ کاروبار جو یہ اسلام دین اگر شریعت کے مطابق کر پاتے ہیں تو اس کاروبار کو عزت کی نظر سے دیکھا جائے گا کیونکہ حلال کا ایک دانہ حلال کا ایک سکہ اس کو اگر ہم ایک پلڑے پر رکھیں اور دوسرے پلڑے پر ہم کروڑوں اربوں خربوں روپے حرام کے رکھ دیں اس کا وزن کچھ بھی نہیں ہے وہ جانا میں لے جانے والا مال ہے اور یہ جنت پہ لے جانے والا سکہ ہے تو اس کا کوئی تقابل نہیں ہے اور عزت ان کی ہے ہونی چاہیے جو اپنے اندر خودداری اور اپنے اندر اس کے حلال اور نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے جو ہم نے دیکھا کہ نمازوں سے محبت تو اس کے حلال خودداری اور آپ پڑھنے کا انداز بھی دیکھ رہے ماشاء اللہ مدرسۃ المدینہ سے انہوں نے جو قرآن کریم درست پڑھنے کا جو سیکھا ہے اس کی ادائیگی بھی ہم ان کی محسوس کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک اچھی ادائیگی ان کی اللہ تعالی ان کو اور محمد عمران اتاری ہند کے شہر امبر بمبئی سے ارض کر رہا ہوں نگرانی شورا آپ کو سلسلے مائے ہوئے تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کی پوری ٹیم کو اور مدنی چینل کے ناظرین کو عید قربہ مبارک ہو آج کا جو آپ سلسلہ کر رہے ہیں یہ بہت ہی آنو کا سلسلہ ہے مدنی چینل دیکھ کر بہت دل خوش ہوا ہے کہ مدنی چینل ان اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی عید منا رہا ہے تو اللہ عز مدنی چینل کو شاد و آباد رکھ کے اسے خوب خوب خوب طرف کی عطا فرمائیں آمین بچائیں نبیلہمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین جزاک اللہ خیرہ آپ نے کال کر کے نہ میری بلکہ ان اسلامی بھائیوں کی, اس کی بلکہ میں کہوں گا کہ اس طرح کے جتنے بھی اسلامی ہمارے معاشرے میں ان سب صرف یہ نہیں کہ ہم ہمیں جی رہے ہیں یہ نیکی بھری زندگی جینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تقوی و پرہزگاری کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں آپ کیسے بغیر گرام شہریار. شہریار شہریار بھائی کو مائک دے شہری شہریار اتاری شہریار بھائی آپ تعلق کہاں سے آپ کا قرمی پانچ نمبر کریے قریب سو کوارٹر کا نام دیتے ہیں وہاں پر رہائش ہے وہیں آپ کی رہائش ہے تو آپ درس طرف کیسے آئے گئے درس نظامی اس طرف سے آ گئے نا حیدرآباد میں اصل میں یہ ہوا تھا کہ بہت چھوٹی عمر میں ہم کام میں لگ گئے تھے اسکول وغیرہ سے تو چھوٹ گئے تھے اسکول وغیرہ والدین کا انتقال ہو گیا تو پھر وہاں سے کام پر لگ گئے تو کپڑا مارکیٹ میں کام پہ لگے تھے تو پھر وہاں سے جو ہے نا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل ہوتے رہے دکان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر آخر میں وہ ایسی جگہ کا جہاں پہ وہ مطلب محل تھا اسلامی بھائی تھے وہاں پر کام کرنے والے اور آپ کو اسلامی بھائی مل گئے جن کے پاس آپ نے جاب کر لی جی جی ٹھیک ہے پھر اسلامی بھائی مل گئے وہ جی تو مجھے تو بہت اچھا بھی لگا تھا کہ یہاں پر میرا مدینہ ہویا جی جی ان کے ایک بھائی تھے وہ جامع المدینہ میں پڑھتے تھے आ. تو وہ کبھی کبھار آیا کرتے تھے ہماری دکان پر تو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے تو ان کا کھانا کھانے کا سنت کے مطابق ہوتا تھا بالکل صاف کرنا مدینہ کا کارڈ وغیرہ تو میرے کو بہت پسند آتا تھا یہ سب پسند آنا بھی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے ہر ایک کو پسند بھی نہیں آ رہا ہوتا اچھے لوگوں ہوں تو اچھی چیزیں پسند آ جا رہی ہوتی ہیں اور مکھھی ایسی ہو جو گندے پہ بیٹھنے میں محسوس کرتی ہو تو تو پھر کا کیا کریں گے ہے جی پھر وہاں سے جو جب میں اس دکان پہ چلا گیا تو انہوں نے نا نماز کی میں کو بالکل پاون کر دیا تھا نماز پڑھنی لی آپ کو کسی بھی میں نماز نہیں چھوڑنی آپ کو تو وہاں سے تو میں نماز کا پابند تو ہو گیا تھا تو پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ میں نے سوچا کہ میں آج نماز نہیں پڑھوں گا بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا آج کل سے پڑھ لوں گا تو کپڑے وغیرہ میں کچھ چیٹے وغیرہ آ گئے تھے میرے آتے تو پھر وہاں سے جب زور کی سب نماز پڑھ کر آ گئے تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ سر ہم نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو میں نے بولا جامدینہ والے نماز کا کہا मैंने جی تو میں نے یہ ایڈ کرا سکتے ہیں میں نے ان کو یہی ارد کرا کہ کل سے نماز پڑھوں گا ابھی کپڑے وغیرہ میرے صحیح نہیں ہے تو پھر انہوں نے میرے کو نا ڈانٹا کیا آپ نماز نہیں پڑھ لو یہ دکان میں ہاتھ لگا رہو کپڑے وغیرہ صحیح آپ دلّی جاؤ گھر پر کپڑے تبدیل کر کے آؤ نماز پڑھ کر آنا تو جب سے تو پھر میں بالکل نماز پڑھنا شروع ہو گیا جب سے پھر ان کی ایک یہ بھی بہت اچھی عادت تھی کہ جمعرات کے والے دن جو ہے نا مغرب کی نماز آزان ہوتی تھی ان کے دکان بند ہو تھی پوری مارکیٹ کی دکان ہوئی اس ہوا استعمال کے چکر میں تو پھر وہ دکان بند کر کے اپنے اجتماع کی ترکیب ہوتی تھی ان کی تو مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے تھے تو پھر وہاں سے وہاں ہوتے تھے دعائیں وغیرہ سیکھتے تھے مدنی ہلکوں بیٹھتے تھے تو پھر باہر آتے تھے مکتبہ سے کچھ لے لیا ٹوپی وغیرہ بھی پہننے میں تھی تو پھر ایسے ہی ہے نا آہستہ آہستہ پھر نے فرمایا کہ آپ قرآن باغ نہیں پڑھے ہیں تو دعوت اسلامی کی تیز جو عیشہ کی نماز کے بعد المدینہ المرائے بالغان کی ترغیب ہوتی ہے وہاں پر شرکت کرائیں تو میرے کو تو پھر انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ جب ٹائم ہو جائے نماز کا تو نماز وہیں پر ہی پڑھیں اور بغیر بتائے چلے آئے کریں بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے آپ کا ٹائم ہو آپ چلے آئیں تو پھر میں وہاں سے ایسے چلے آتے تھے اسلام کے ساتھ تو وہاں مسجد میں میری قرآن باغ کی پڑھائی بھی جاری تھی تو یہ بھی خوش نصیب ہے کہ میں وہ پڑھانے والے جامع المدینہ والے تھے جو میرے کو پڑھا رہے تھے قرآن باغ کی تعلیم دے رہے تھے طالب عدن تھے جی جی ماشاء تو پھر انہوں نے جب یعنی درس نظامی کے داخلے شروع ہوئے تھے تو انہوں نے میرے کو فضیلتیں بتانے شروع کر دیا کہ عالم کی یہ فضیلت اور دل میرے گھر پہ آ کے فوراً یہ بول دیا کہ عالم گوٹس کرنا ہے میں کو آٹھ سال کے لیے جانا ہوگا تو گھر والوں نے میرے بڑے بہن نے میرے کو اجازت دے دی آپ عالم گوٹس کے لیے چلیں سلام ہے بڑے بھائی پر بھی تو پھر والا ماحول ہے تو یعنی والدین بھی نہیں تھے بڑے آپ کی بات تو بڑے بھائی نے تو اجازت دے دی ہمارا مقصد بھی ایسا تھا گھر کا نا یعنی کی اور یہ اس طرح تو پھر بڑے بھائی نے اجازت دے دی میرے کو نا عالم جا کر تو ابھی آہستہ آہستہ اب درس نظام میں داخلہ لے لیا جامع المدینہ میں داخلہ لیا جامع المدینا میں داخلہ لے لیا پھر ابھی پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے درجے تک یہ ایٹ کلاس تک کے اسکالر شپس ہوتی ہیں اسلامک اسکالر از اے کے طور پر جیسے کیا جاتا ہے تو یہ آٹھ سال کا یہ ہوتا ہے ایٹ کلاسز ہوتی ہے تو چھٹے درجے میں یہ سکس کلاس میں ہے ہمارے ماشاء اور باپا کی ایک بات یاد آ گیا امید سنجیے جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا مل جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ میں یہ غور کر رہا تھا اکبر بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے میں آپ سب کو ایک مدنی پھول ارض کرتا ہوں اگر آپ دیکھیں کہ نیکی کرنا آسان اور گناہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں مزید کہ تم پر اللہ کی نعمتوں ہو اور اضافہ ہو اور جب آپ دیکھیں کہ نیکی کرنا مشکل ہو رہا ہے اور گناہ کرنا آسان بلکہ گناہ کرنے میں لذت مل رہی ہے گنا کی طرف دل مائل ہو رہا ہے نیکی کی طرف دل نہیں آ رہا ہے پرہز کی طرف دل نہیں آ رہا مرضی کی طرف دل نہیں آ رہا یا غور کر لیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے کہ یہ گناہ کا راستہ آخر یہ پہنچے گا کہاں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایمانی برباد کر دیا گناہ کے اس سفر نے نہیں پتہ چلتا آدمی اچھا خاصا ہے پرہز گاری اختیار ہے اور ایسا ٹوٹتا ہے پوٹتا ہے اور ایسا مطلب کہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ اور عبادت سے دور اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کہاں ہوتا ہے گناہوں کے دلدن میں دساوا اللہ تعالی اس کو نکالتا ہے اور وہ نہ جانے کتنی منزلیں طے کر جاتا ہے اور ماشاءاللہ اللہ عالم و نہ جانے کیا کیا وہ مقام حاصل کر لیتا ہے آپ کے بھائی کا ہمارے پاس ہیں تاثرات دکھائیں آپ کو فرمائی میں تقریباً دو سال میں باقی جگہ ہیں اور انشاءاللہ بھی ان شاء کا مفتی بنیں گے ماشاء اللہ اللہ کرم فرمائے اور آپ کو عالم بعمل مفتی اسلام مبلی کے داعد اسلامی بننے کی ماشاء ماشاءاللہ یعنی انسان کے حالات اور اس کی جسمانی کمزوری کو بعد ہو کر دو بنیادیں بنا کر دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں خودداری سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور صحیح بازا اسلام کے ساتھ جو ایک ہمارا انداز ہونا چاہیے دین اسلام کے اس انداز سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے وہ طبقے لائیں وہ لوگ لائیں جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے میرا خیال ہے کافی ہونے چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایسے اسلامی بھائی جو عالم نہیں بن رہے غربت کی وجہ سے تو یہ بھی تو غریب غربت کی وجہ سے اور میرا خیال ہے اس وقت کولما بننے والوں میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جن کے پیچھے جن کا بیک گراؤنڈ غربت ہوتا ہے تو کس نے کہہ دیا کہ غربت یہ حالات میں ایسا کر دیتے کہ انسان کہیں جا نہیں سکتا یہ غریب فرد ہوتا ہے جو اٹھ کر عالم بننے کے لیے جامع المدینہ دیگر سنی جامعات میں داخلہ لے لیتا ہے اللہ اللہ کرم فرمائے اور ہمیں اپنے دین کے لیے ابل فرمائے ان کے بھائی جان کا ہمارے پاس تاثرات موجود ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء آپ کی کالس لیتے ہیں میری زل ڈگی تم اپ خزان بغداد میں مدرس ہوں ہمارے جامع المدینہ میں ایک طالب علم محمد شہریا پڑھتے ہیں یہ نارمل جو طلبہ اکرام ہے ان کے مقابلے میں ایک جو ہے وہ کمزوری کے ساتھ ان کا جسم ہے اور ایکٹیویٹیز میں یہ جامعہ المدینہ کے دیگر طلبہ کے تقریباً برابر برابری ہی چلتے ہیں اور یہ درجہ سازشہ کے اندر پڑھتے ہیں اب آپ دیکھیں معذوری کے باوجود یہ درس درست میں داخل ہو کر اولا ثانیہ خالفہ رابعہ خامشہ جو درشن جامی کے درجاتے ان کو طے کرتے کرتے الحمدللہ درجہ درجۂ جو کہ درشن جامع عالم کنس کا چھٹا درجہ اس تک پہنچ چکے ہیں اور دو سال بعد ہی ان شاء المدینہ سے فارغ ہو کر ایک عالم دین مدنی بن کر دنیا میں جو ہے وہ دین مدین کی خدمت کرنے کے لیے مختلف مقامات پہ تشریف لے کر جائیں گے جہاں دیگر طلبہ اکرام کے جو بالکل نارمل ہیں ان کے آزاد کے اندر کوئی ویکنیس کمزوری نہیں وہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں جہاں وہ حصے لیتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے اندر دعوت اسلامی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے وہ کسی سے پیچھے نہیں الحمدللہ للہ جانت مدینہ کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے اس کے طلبہ اکرام بھی اور حضر اکرام بھی مدنی قاتلوں کے اندر سفر کرتے ہیں تو یہ طالب علم محمد شہری اطاری یہ <سؤال> بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مدنی کافلوں کے اندر جب جب جانت مدینہ کے مدنی کافلوں کا جڑبل ہوتا ہے تو سفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے وہاں جو ہلکے مدنی قافلے کے لگتے ہیں ان کے اندر یہ بھی پیش پیش رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو علم نافع عطا فرمائے ہمیشہ دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے مدنی کاموں کی دھوم مچانے کی کوشش نصیب فرما کر خدا چریار بھائی کو مدنی مول میں آئے ہوئے دس سال ہو گئے تقریباً حیدرآباد میں کام کیا کرتے تھے اسلامی بھائی کے پاس تو وہاں سے ان کا ذہن بنا کہ جامعت المدینہ میں کورس کرنا چاہیے والی سب کا اس ٹائم بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا میں سمجھتا ہوں کہ جامعت المدینہ سے یہ فائدہ ہوا اور اسے بہت اچھے ہیں آگے سے آگے بات نہیں کرتے سوچ سمجھ کے بات کرتے گھر میں کم سے کم بولتے ہیں کفلے مدینہ لگا کے رکھتے اور جب کوئی مشورہ مانگا جاتا تو انہیں سے مانگا جاتا ہے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جامعہ دل مدینہ میں علم دین کی تعلیم اچھی ہے تو یہ مشورہ اچھا ہوتا ہے ان کا میں ایک دفعہ جامعہ گیا تھا حیدرآباد فزان مدینہ تو وہاں یہ واقعہ ہوا کہ ان جو پیٹ پہ بہت زیادہ دانے نکل رہے تھے بہت زیادہ. تو محسوس گرمی بہت سخت تھی اور یہ گرمی میں ہی ماشاءاللہ اللہ وہ آپ تعلیم حاصل کر رہے تھے تو میں نے ان کو بولا کہ تم گھر چلے آؤ نہیں میں یہیں پر ہی پڑھوں گا تو جب میں نے ان کا کمیز وغیرہ جب ہٹوا کے دیکھی تو آپ یقین نہیں کرو گی کہ دانے لٹک رہے تھے گھر چلو چھٹیاں لے لو میں نہیں میں یہیں پر ہی پڑھوں گا ہمیں پھر میں نے ان کو پاؤڈر وغیرہ لا دیا میں اس واقعے سے بہت متاثر ہوا جب میں پینٹ شیٹ پہنا کرتا تھا تو پہلی دفعہ ہی انہوں نے باندھا تھا ایک مدنی باہر ہے اس کے اندر میرے سے سیڑھیاں وغیرہ چڑھی نہیں آتی تھی اور سانس بہت زیادہ پھولا کرتا تھا تو میں کوئی ڈاکٹروں کو دکھاتا تھا میں ادھر ادھر ہر ڈاکٹر میں کو پرچی کا نام بھی لکھ کے پلا ڈاکٹر کے پاس بھیجا دیا کرتا تھا تو میں نے بولا یار وہ میں کہاں جاؤں گھر کے قریب فیضانے مدینہ تھا میرا وہی بیٹھے بیٹھے ذہن بن گیا کافل میں جانا چاہیے یہ لوگ دعوت دیتے ہیں تمہیں سوچتا تھا کافلے میں پتنی کیا کیا کام کروائیں گے میرے میرے کو کچھ آتا نہیں تاریخ کو ہمارا مدنی روانہ ہو گیا جب میں بارہ کو واپسی آیا تو یہ ایک بڑا واقعہ ہے تو میرے سے سیڑیاں نہیں چڑھی جاتی تھی تو میں نے ساڑھے تین میل پیدل چلا تھا میں وہاں جو جلوس اپنا نکلتا ماشاء اللہ جلوسی ملا جو نکلتا اس میں ساڑھے تین میل پیدل چلا پھر میں نے گھر پہ آ کے ساری روبوٹیں رکھ دی تھی اور گھر پہ میں نے بول دیا میں بالکل صحیح ہوں پھر میں دوبارہ فیضانے مدینے گیا گھر پہ ہونے کے بعد پھر میں نے بھاگ کے سیڑیاں جو چڑھی نا میں نے وہاں کا ہی واقعہ اور سب سے اچھی بات میرے کو نا حاجی زمزم بھائی کی لگی حاجی زمزم بھائی کی عادت یہ تھی کہ آپ فیضان مدینہ کے اندر بھی چہل کرنی کرا کرتے تھے مگر آپ کی نگاہیں جو ہے نا نیچے ہوا کرتی تھی میرے کو یہ بہت انداز اچھا لگتا تھا ان کا میں یہ سوچا کرتا ہوں نہ تو کوئی یہاں پر لیڈیز ہیں اور نہ کوئی یہاں پر ایسی چیزیں ہیں کہ تصویریں ہیں کہ بورڈ ہیں جب بھی نگاہ نیچے رکھے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ دعوت اسلامی کے اندر عزت ہے تو پھر کو میں نے بولا بس اب اسی کے اندر جو ہے نا رہنا ہے ان میں یہ عادت ہے کہ کبھی سوال نہیں کرتے ضرورت کے مطابق یا پیسے چاہیے ہو یا کھانے کے مطابق جتنا کھانا دے دیا اتنا کھا لیا میرا ذہن یہ تھا کہ شروع سے ہی یہ دعوت اسلامی میں ہیں اور یہ دعوت اسلامی کا ہی کام کریں اور دعوت اسلامی میں ہی جو بھی کام ہوتے ہیں وہ کام کریں پڑھنے کے بعد بھی اب چاہے مفتی بنیں عالم بنیں اب یہ ان کے اوپر ہے میری زیادہ کوشش تھی میں نے کری سلح ابھی بھائی جان تو ماشاءاللہ اللہ بڑی آپ کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں بھائی جان کے ساتھ امام اس شریف تاج نہیں ہے ہو سکتا ہے بھائی جان ابھی سن رہے ہوں کہ مدنی قافلوں کی باہر ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کی مدنی قافلے کی باہر ست کروڑ مرحبہ بھائی جان کو وقف پہ مدینہ ہو جانا چاہیے تھا اور دعوت دیتا ہوں بھائی جان کو کہ آ جائیں اور مدنی قافلوں میں ہی ذمہ داری آہستہ آہستہ کر کے قبول فرما لیں اور اپنی مدنی بہاریں بتاتے بتاتے ویسے ہمارے اپنی مدنی بہاریں یوں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مدنی کافلا ہے تو مدنی بہاریں بتاتے بتاتے مدنی کافلوں میں سفر کروائیں اور خوب خوب نکی کی دعوت عام کریں اللہ کریم آپ کو مزید صحت و تندرستی دے اور جو ایک فیملی کمپرومائز کیا ہے آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ یہ ایک ماڈل ہے ہمارے ہر فیملیز کے لیے ہر گھر کے لیے کہ اس طرح فیملی کمپرومائز کیا کریں یعنی ایک شخص کو بھائی کی طرف سے یہ تھا کہ وہ کیونکہ وہ ان دین حاصل کیا کرتے تھے اور کمانے کی طرف اتنا رجحان نہیں تھا تو میں ایک خلا سرز کرا تو ان کو مطلب وہ کہا جاتا تھا کہ وہ کماتے نہیں ہیں تو ان کے متعلق اس طرح کا کو کوئی ارشاد نبی پاکہ ملتا ہے کہ تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ تمہیں کس کے ذریعے رزق عطا فرماتا ہے تو گھر کا ایک فرد ایک سمت ایسا مائل ہو جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پھر گھر والے کفالت یعنی شروع میں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کی کفالت کر رہے ہیں مگر اگر دیکھا جائے ہو سکتا ہے میں ایک اپنے ایک اچھے گمان پر بان کر رہا ہوں کہ اصل میں تو ہم کیا اس کی کفالت کر رہے ہوں گے وہ ایک ایسے راستے پر جا چکا ہے کہ اس کے صدقے ہمارے پورے گھر کی کفالت ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس طرح کے معاملات زندگی میں پیش آتے ہیں اللہ کریم ہم سب کے حال ذات پر خصوصی فصل و کرم فرمائے یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہمارے ساتھ منچ پر آ رہے ہیں محمد شاہداری اچھا محمد شاہد اتاری جی ان کا بھی میں نے وہ دیکھا تھا یہ محمد شاہد ہیں ہمارے اور یہ بھی ماشاء اللہ مسجد مسجد آتے جاتے ارے ربیع پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کے ارشاد کا خلاصہ جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس سے مسجد کی طرف آتے جاتا ہوا دیکھو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ سبحان اللہ اللہ, سبحان اللہ, ربا ربا اللہ, ربا اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ تعال اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یعنی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں تو آج الحمد للہ میں خود اپنے اندر ایک چیز فیل کر رہا ہوں کہ میں اس معاشرے کے میرے نزدیک اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی سادت نصیب ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سد کے مجھ گناہگار پر رحمت کی نظر کرے اور ہم سب کی آلولاد پر رحمت کی نظر کرے اور یہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس طرح ابھی یہ ماشاءاللہ یہ ان کو پکڑ پکڑ کے لائیں یہ دیکھ نہیں سکتے ہمارے شاہد بھائی یہ جو ہمارے شاہد بھائی ہیں نا یہ دیکھ نہیں سکتے اور جو اسلامی بھائی ابھی انہیں یہاں تک لائے ہیں ہاتھ پکڑ کر وہ یہاں ہیں نہیں ہیں <سلام> بھائی, <سلام> بھائی ہیں جی. بھائی جان سنیے حضرت سعید انس سدی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جو کسی نابینا کو چالیس قدم ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی سبحان اللہ مزہ آیا نا مزہ آیا سہان اللہ اللہ برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ اور اپنے عرف بھائی آتے ہو نا وہاں مدنی مذاکرے میں جی جی. الحمد للہ ربد العالمی ہر ہفتے کی دو مدنی کام کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین العالمی فیضان مدینہ آتا ہوں مطلب مدری مذاکرہ ہوتا ہے فیضان مدینہ بابول مدینہ میں فیضان مدینہ آتے ہیں جی. نا آپ جی آپ فیضان مدین آتے ہیں اب عارف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس ہفتے آنا ضرور ہے آپ نے ان ٹھیک ہے آپ کے لیے اس ہفتے فیضان مدینہ میں خوشخبری ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ ہفتے کو ہفتے کو بتائی جائے گی دلے سلو حبیب چلیں کال لے لیں مدین جائے کے ناظرین سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے لیے کیا خوشخبری آئی ابھی کال کے ذریعے لیکن ہمارا ایک انداز ہے ہم یہ خوشخبریاں فیضان مدین دعوت اسلامی کے مدین مذاکرے کی طرف لے کے سبحان اللہ ٹھیک ہے نگران شروع کے بارے میں عرض ہے کہ عبدالرحیم بھائی یہاں موجود ہیں عبدالرحیم بھائی ماشاءاللہ اس سال جو ہیں وہ مدینہ شریف میں نظر آئے تو باقی جو مہمان بیٹھے ہیں آپ کے ان سے ذرا معلوم کیجیے کہ ان میں سے کن کن نے مدینہ دیکھ لیا ہے اور کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تو میں پوچھوں گا نہیں کہ کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کون سا عاشق رسول ہے جو مدینہ دیکھنا نہیں چاہتا ہوگا اللہ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک بار دیکھ کے تو کافی ہے وہ ہے نا کہ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں شوق کو بڑھایا ہے بجانے تپش دل کو بڑھایا ہے بجانے نہ دیا طرز میں بھی پڑھنا ہے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا اور یہی ہے نا یہی دو ہیں سنا دو رحیم بھائی مدی گئے مدینہ مدینہ مدینہ چل مدی چل مدینا چل اللہ آکا بھلائیں گے شہر گریجا سوجا سوجا تاری مدینے گیو مدینے نہیں گئے اللہ مدی گئے ابد الدینے دعا چائے اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلے سلو اللہ حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام و باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا واقعی ان اس ٹائم کو دیکھ کر مزید ہم نے بھی یہ جذبہ مجھ میں جذبہ آیا کہ واقعی یار جب یہ اس ٹائم اتنے باعمل ہو سکتے ہیں جو بےچارے بظاہر معذور ہیں تو ہمیں کتنا باعمل ہونا چاہیے واقعی مدین جنگ کا سلا یہ سب سے, سے انوکھا سلا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی بابل عالم اسلام بنائے ماشاء اللہ آمین. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس جذبے کو مزید برکت عطا فرما واقعی یہ جذبہ ہمیں اللہ نصیب کر دے کہ ان کی ان کو دیکھ کر ہمیں بھی مسجد کا راستہ چلنا نصیب ہو جائے نیکی کا راستہ اپنانا نصیب ہو جائے ماشاءاللہ ہمارے یہ جو الرحیم بھائی ہیں یہ ہماری ایک مسجد ہے جامعہ نوریا رضبیہ وہاں کب سے ہیں آپ जामिया नूढ़िया रसोई में कितना हादसा हो गया आपको रहते हुआ पे जहां आप रहते हुए कितना आदसा हो गया पैंतीस साल पैंतीस साल अरे वाह और वो कहाँ के आप पीछे कहां के रहने वाले हैं पीछे वाला इस्लामाबाद काम किया जाए इस्लामाबाद में काम करते रहे किसी होटल में ईसी ہمارے کیا ہیں ان کے حوالے پر آپ خود کو دیکھو یہ بھی سمجھ ہی نہیں میرا نام عطیق الرحمان ہے اور میں ایک عرصے سے جامع مسجد نورضیہ میں موزنی اور نائب امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں اللہ تبار کو تعلق پر کرم یہ ہے ایک عرصے سے یہ اجتماعات میں شرکت کرتے آ رہے ہیں جس رات وہ وہاں پر شرکت نہیں کر سکتے کسی سبب سے تو وہ یہاں پر مدنی چینل پر اسے دیکھ لیتے ہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین صاد محمد انعام المصطفیٰ آزمیک اس دارالعلوم کا چونکہ سنگ بنیاد سن 1980 ہے اور سنگ بنیاد رکھنے کے تقریباً دو سال کے بعد عبدالرحیم تاری صاحب کی یہاں پر آمد ہوئی مسجد میں اور دارالعلوم میں یہ خدمت کے کام انجام دینے لگے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ امیر علیہ سنت سے بہت پیار کرتے ہیں امیر علیہ سنت کی جب ایک جھلک دیکھ کر کے آ جاتے ہیں تو پکڑ پکڑ کر ہر کسی کو یوں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں عشق کی اعلیٰ ترین معراج کو حاصل کر لیا ہو بلکہ ایک مرتبہ تو امیر علیہ سنت کے ساتھ انہیں دسترخان پر بیٹھ کر کے کچھ تبرک تناول کرنے کا اتفاق ہو کیا تو صبح جب آئے تو ان کا چہرہ چودہویں کے چاند کی طرح دمک رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ عبدالرحیم خیریت ہے آج اتنا خوش ہو رہے ہو تو گلے سے لگ گیا اور کہنے لگے کہ آج امیر علیہ سنت کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا اجتماع ایسا لگتا ہے کہ ان کی ایسی روحانی غذا بن چکی ہے کہ اگر کسی ہفتے یہ اجتماع میں نہ جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان کی غذا نہیں مل سکی کبھی ایسا بھی معاملہ ہوا ہے کہ کراچی میں حالات خراب ہوئے اور ہم یہ کرتے کہ جی جناب عبدالرحیم صاحب آپ نہ جائیے حالات اچھے نہیں ہیں اور آپ رات کے وقت جائیں گے اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو لیکن یہ بزد ہو جاتے ہیں بچوں کی طرف نہیں مجھے جانا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا گلزارے حبیب میں بھی جائے کرتے تھے یہ اور اب بھی ان کا یہی معمول ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک یہ ان کو پینتیس سال ہو چکے ہیں الحمدللہ بس انہیں صرف اور صرف ایک ہی دھن سوار ہوتی تھی سر پہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ بس میں فضان مدینہ جاؤں ہے مدینہ ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان پر بس مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اور آپ اگر ان کا کمرہ دیکھ لیں بے ساختہ آپ کی زبان سے پہلا کلمہ ہی سبحان اللہ کا نکلتا چاروں طرف انہوں نے مکہ شریف مدینہ شریف کے سٹیکر لگائے ہیں جو بھی ان کو تنخواہ میں مد میں پیسہ ملتا ہے ان پیسوں کی اس زمانے میں جب پیوریکارڈ تھا تو وہ اس وقت یا تو یہ امیر اہل سنت کی مدنی مذاکرے کی شکل لے کر کے آتے ہیں اور رسائل لے کر آیا کرتے تھے اگر کے ان کو پڑھنا نہیں آتا مگر ایک محبت تھی کہ بزرگوں کا جو کتابی صورت میں فیضان ہے وہ میرے پاس رکھا ہوا ہو سبحان اللہ وہ ہودار نہ کسی کے رقص پہ تنز کر نہ کسی کے رخص پہ نہ کسی کے رے نہ کسی کے غم چاہے جیسے نواز دے یہ مزاج عشق رسول جس سے جیسے نواز دے یہ مزاج ابو رحیم بھائی کچھ نعرے بھی انہوں نے کہتے مطلب کوئی نعرے لگائیں گے جشن یادو پہ آپ سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے تھے نا سرکار کے عمل آک کیا مرحبا جی کیا مراکا منہ کا کیا من یا ناز شریف کے بھی کچھ شہر انہوں نے اچھا ناز شریف سنائیں گے ناز شریف سنائی ایسی جتنی آتی جتنی آتی ہے کوئی بات نہیں جتنی آتی ہے آپ سنائیں کوشش کریں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہرینا سیارا مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ بہار کمبر مراڑا مدینہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ مدین مدینہ صلی اللہ کیا روز پر ایک خاتون جو غالباً خاتون تھیں وہ درود پاک اپنے ٹوٹے پھٹے انداز میں بیان کر رہی تھی ان کی نظر ایک ایسی خاتون پر پڑھی جو بڑے خوبصورت الفاظوں میں اور بڑے مسجہ اور الفاظوں میں یہ بڑی بلاغت کے ساتھ وہ رسالت حالت میں درود و سلام پیش کر رہی تھی اور وہ اس کو دیکھا تو وہ ختون وہاں سے ایک نکل گئی رات سوئی تو خواب میں سرکار کی زیارت نصیب ہوئی صلی اللہ آکا آقا آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا تم چلی گئی یہ میں جو مجھے واقعہ جو یاد آ رہا وہ میں ارز کر رہا ہوں خلاصہ کہہ اس کو کہا کہ آکا میں تم ضرور سلامرش کر رہی تھی لیکن اب میرا ٹوٹا پھوٹا سا ایک انداز تھا مجھے تو بولنا بھی اتنا نہیں آتا تھا اور میرے ساتھ اتنا خوبصورت درود و سلام ایک عورت بیان کر رہی تھی تو اب آپ میرا وہ کہاں تو یوں انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جو عرض کی عکا نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہم نے تیرا درود و سلام قبول کیا تھا سبحان تو نہیں پتا ہوتا یہ, یہ نا مطلب ہمارے ہماری خوبصورتیوں میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے جو دنیاوی خوبصورتیاں ہوتی ہیں ان میں ملاوٹیں ہوتی ہیں یہ مطلب آج ہم جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا یہ تو آئینہ ہی دکھا رہے مسلسل میرے کو میں تو ان کے آئینے دیکھ رہا ہوں کہ بس کیا ہونا چاہیے انسان کا دل کردار ذہن صاف ستھرا اللہ نصیب کرے الحبیب حبیب اللہ تعالی ابو اما کلپٹن باب المدینہ کراچی سے عبدالرحیم بھائی ماشاءاللہ اللہ فضان عید قربان اسپیشل میں آئے ہیں ان کی ایک باہر بتاؤں کہ یہ ابھی ایام قربانی بھی ہیں ہمارے اشیکا رسول داؤد اسلامی کے ذمہ داران قربانی کی کھالیں بھی جمع کریں اور ایسے چلائیں بھائی شہید مسجد سار دیں جس وقت ہمیں سنت خالوں کے بستے پر جلوہ جلوا ہوتے تھے تو یہ پوری خال جو ہے نا گائے کی غالباً تھی اپنے کاندوں پر اٹھا کر یعنی چھلے یا ٹوکری وغیرہ میں نہ تھی بلکہ اپنے کاندوں پر اٹھا کے ایسا جذبہ تھا ان کا اور ماشاءاللہ ان کے کمرے میں دیکھا گیا جب اس دفعہ ان کے جو کمرہ تھا اس میں حاضری ہوئی اس وقت جب تصویروں کا اتنا نہیں ہوتا تھا تو قدیم نایاب جنت البقیش شریف کی اور مدینہ مراوع کی تصویریں اللہ تعالیٰ نے اسی ان کو درج مدینہ کے سچ کے الحمد للہ ان کو مدینہ شیور کی بھی غالب کئی دفعہ آگرہ کا شر بتا ہوا اللہ دیوان اور دیوان مدینہ کے سب کے ہمیں بھی مدینہ مربع کی سچی پکی محبت جگہ آمین چلے عبد بھائی کالے آ رہی ہیں چلے کال چلائی ہے عابد حسین یہ چینل میں میں دیکھ رہا ہوں نیا اسپیشل نگرانی شروع کر رہے ہیں تو دل میں پیار بھی اور یہ بہت بڑی عادت دیکھنے کو ملی ہے میری طرف سے جنہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہے سب کو مبارک دیتا ہوں مدنی چینل والوں کی عمر کی کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرک اللہ تعالیٰ وہاں جا کر بھی لبے کے نا نصیفر اللہ, اللہ میرے لیے بھی دعا کرنا میں بھی مدینہ مجھے مدینہ چلنا ہے تب باپا کے ساتھ چلنا ہے دعا کرو اللہ مجھے باپا کے ساتھ مدینے کی حاضری نہ اسی سال کر دو دعائیں سلدو اللہ, اللہ. اللہ, اللہ. اللہ. اللہ حبیب اللہ ان کے ساتھ آپ اللہ رہے وہ ہمارے مشتاق بھائی مشتاق بھائی تو تھے لیکن ان کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی وہ بنا ہوا ہے تو ماشاء اللہ ذرا شجا بھائی کا دکھائیں مدنی گلدستہ ارے پہلے شجا بھائی کو دکھائے میرا نام مجید احماد ہے میں سوجا کا والد بہت اس حالت میں جو چھوٹ پڑے ہوئے مدی چند کے چکر میں سلامیہ میں یہ داخل ہوئے کرتے کہ کسی طریقے سے مندر آ جاؤ جانے کے لیے بیچے ہوتے ہیں یہ ہی بہت اپنے کرایے سے چلے آتے ہیں کر کے تو جب سے آٹھ دن پڑے رہتے وہاں پہ یہاں سے گاڑی جاتی ہے تو اس میں کرتے ہیں یہاں لوگ بھی کے لیے اور میں نوکری پیشہ میں بہت مشکل سے ان کے لیے نکالتا ہوں تقریباً یہ سات آٹھ سال ہیں تو یہ ان کو بالکل مسجد سے لو, لو لگ گئی ہے یہاں اس مسجد کے اندر گئے انہوں نے آنا جانا شروع کیا اس مسجد سے پھر گاڑی جاتی آتی تھی تو مجھ سے بولتے تھے کہ تو میں, چلو. تو میں بھی یہاں نماز پڑھتا تھا ساتھ میں ان کے اس وقت میں کام نہیں کرتا تھا تو یہاں مسجد سے معلوم ہوتا تھا کہ بھائی شہریں مدینہ مسجد جا رہی تھی کو تو میں ان کے ساتھ جاتا پھر میں ڈیوٹی پہ لگ جاتا تو یہ خود اپنے آپ کو وہ کرنے لگے تو گاڑی میں جانے لگے ٹرین کی لو اتنی لگی رہتی ہے ہر جمعرات کو مجھ سے بولتے ہیں ابو ہفتے کو ہم جذرے میں جائیں گے گاڑی وہاں سے جاتی ہے مارکیٹ سے تو میں کیسے جاؤں گا یہ رکشے والے کو بول کے اس کے ساتھ چلے آتے ہیں چار سو روپے مانگے پانچ سو روپئے مانگے جب سے بتا کے گھر سے لیکن آنے جانے کا اس کو بولتے ہیں کہ آنے جانے کا میں کروں گا آپ مجھے چھوڑ بھی جائیں اور لے بھی جائیں یہ ہڑ جاتے ہیں اس صورت میں کہ جیسے کہ بھائی اگر یا گھر والے ماں والدہ یا بہن سمجھے دوسرا چینل کوئی لگایا تو یہ پکڑ لیتے ہیں کہ میں مبنی چینل کا یہ وہاں پروگرام آنے والا آپ لوگوں نے کیوں لگا لیا بس ان کو جو بابا بابا بس بابا, بابا کو مل رہا <تصفيق> رسول اللہ انسجدید اور میں شیزا کا بڑا بھائی ہوں جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میں اس کو چھوڑے آتا ہوں اور رات میں لے بھی آتا ہوں بعض بہت ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ کوئی نہ کوئی پاک... مل جاتا ہے اللہ کے راہ پہ نکلنے والے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑ کے لے آ جاتا بعض ایسا ہوتا کہ وہ چل رہا مدنی مذاکرہ یا کوئی بھی پروگرام تو یہ پھر ہٹانے نہیں دیتا تو اس پہ بعض بہت یہ جو ہے بنا کے گھر سے باہر بھی نکل جاتے ہیں بڑی مشکل سے پھر اس کو گھر پہ لے کر آنا ہوتا ہے اس کے لیے آتے جب تک گھر چینل لگا دیا ٹی وی پہ ریموٹ دے دیا ان کے ہاتھ میں تو ٹھیک ہے ورنہ پھر یہ اندر گھستے نہیں جب تک جو گھر والے جانا ان کو منائے نہیں والدہ ہماری جو ہے نا دیکھتی ہیں وہ شروع سے تو وہ دیکھتی رہتی تھی اس سے اس کو جو ہے نا دلچسپی پڑتی رہی ان کی وجہ سے سمجھ لیں ان کے اوپر جو ہے کچھ زیادہ اطراف ہے چینل بھی دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں فیضانے مدینہ بھی جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم نے موبائل الگ سے لیکن کے کو دیا ہے کہ اگر یہ پہنچے ہو تو پھر جو ہے کانٹیکٹ تو ہو جائے کم سے کم ہمیں تو تسلی ہو جائے لیکن یہ یہ اچھے اچھے سے یہ کر کے چلے جاتے ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں زیادہ تر جب تک لائٹ ہوتی ہے تو وہی مرضی چینل ٹی وی دیکھتے ہیں اور لائٹ چلی آتی ہے تو اگر نماز کا ٹائم ہو گیا دوہر کا تو نماز پڑھتے ہیں گھر میں ہی اس کے کی بعد چونکہ مسجد تو یہ اثر سے عشا تک ہوتا ہے پھر گھر جاتے ہیں کیونکہ آنے جانے کا مسئلہ ہوتا نا اس وجہ یہ اثر میں آتے تو پھر ڈائریکٹ عیشائی میں کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں ایک بات میں دیکھ رہا ہوں یہ دو ٹانگوں پر صحیح کھڑے ہونے والوں تم سے نماز کے لیے نہیں جاتا کو دیکھو اللہ اللہ توفیق دیتا ہے یہ اپنی دو ٹانگوں پر صحیح کھڑا نہیں ہو سکتے ہمارے شجا بھائی مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا جذبہ دیا ہے یہ ان کے ہاتھ تو جو بھی ان کے پیر کے جو مسائل ہیں دیکھیے اچھا یہ مدنی چینل دیکھ کر ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مدنی چینل میں مگر یہ ادھر ادھر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ کچھ بھی نہیں دیکھنا میں نے صرف مدنی چینل پر دیکھنا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننی ہے آپ کیا کر رہے ہو میں نے دوبارہ عرض کر دوں جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا ہم لوگ بہت اچھے خاصے نظر آتے ہیں لیکن ہمارے دلوں دماغ کے اندر بہت خرابیاں ہوتی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں اچھے خاصے نظر نہیں آتے لیکن ان کے اندر بار بہت اچھائیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے حدیث پاک میں یہ باتیں یہ جو چیزیں ہیں یہ سکھا رہی ہیں سمجھا رہی ہیں اللہ نصیب کرے اور ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی کے توفے کرنا کیا کہتے ہیں غلام شبیر بھائی آپ کافی پر نظر آ رہے ہیں آج میں نے کچھ دن ہو گئے مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے کچھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے میں نے جو ان کے ساتھ رہ کر جو چیز میرے ذہن میں آئی بات میرے ذہن میں آئی وہ ایک کہ ان کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے آپ کو آواز دیتے ہیں رک جاؤ پتا نہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. آپ رک جائیں گے ان کے دل میں اتنی خوشی داخل ہوگی اس کا شاید ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں نے رک کے دیکھا ان کے ان کی مدنی باہر اگر آپ بیان کر دیں مجھے ان کے جو بالکل ہی قریب رہتے ہیں اسلام بھائی انہوں نے بتایا ان کے بارے میں کہ تقریباً نو سال کا عرصہ جو ہے انہوں نے والد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اگر کہیں میں تھوڑی سی والد صاحب تو اس وقت پورے ذوق میں ہیں ان کا تو رونا ہی نہیں بند ہو رہا ابا حضور بڑی اولادیں ایسی ہیں جو بڑی دکھنے میں بھی بڑی مطلب کہ وہ اور چلنے میں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں لیکن ان کو بھی بابا دیکھ کر رو رہے ہیں اور یہ رو رو کر کہہ رہے ہیں کاش کہ یہ پیدا نہ ہوا ہوتا وہ تکلیف دیتے ہیں اور بعض وقت ایسی اولاد ہوتی ہے جو دکھنے میں ان کی طرح طرح وہ تندرست نہیں ہوتی لیکن انہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہیں اباؤ اور ایک خوشخبری دو ایک خوشخبری سے مراد ایک بات سنا اگر یہ بیٹا آپ کا آپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والا بن جانا اور کیا چاہیے یا باپ Allah. Allah. Ya, Allah. Allah. Ya, baap, ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے ماں باپ کو صبر کا ثباب اتنا مل رہا ہوتا ہے کہ نا جانے ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبار کو اپنے بندے کو ایک مقام دینا چاہتا ہے مگر اس کے بعد وہ نیکیاں نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اس مقام کو پا سکے اللہ تعالیٰ اسے مصیبت سے مبتلا کر دیتا ہے جس پر وہ صبر کرتا ہے اور اس صبر پر اتنا اجر کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرما دو مقامی مقام میں مقام مقام مقام یورپ یا یو کے کسی شہر میں گیا تھا مجھے لے کے مالدار شخص سے گھر پڑے گئے مالدار تو تھا لیکن بیچارہ وہ غم زدہ تھا غمگین شخص تھا اس کی بچ... بچے کا میں نے وہ مجھے لے گئے عجیب بچے کی کیفیت تھی عجیب کیفیت تھی پیسہ تھا مگر اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا وہ تو اس کو میں نے جملہ کر اس کو مجھے کرنے لگا آپ کو جملے سے میرے کو مزہ آ گیا ہو گئی میں کہا کہ دیتا ہوں یہاں دوبارہ مندی چینل پر روسوتے کسی کو تسلی ہو جائے مزہ آ جائے हाँ. وہ میری زبان سے بے ساختہ ایک جملہ نکلا تھا میں کہا یار غم نہ کر غم نہ کریں یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا اپنا بندہ تمہیں پالنے کے لیے دیا ہے تم اس کی پرورش کرو بس اللہ تعالیٰ تمہیں سواب دے گا ولہ والا اس کو یہ بات کیا سمجھ میں آ گئی وہ مجھے کئی دفعہ کہتے یار آپ کی بات سے میرا غم الگا ہو گیا वाँ. مجھے تو لگا کہ مجھے میرا وہ مل گیا مقصد مل گیا کہ یہ مقصد ہے میرا وہ یہ ایسا بھائی یہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم اس کو پالو پوسو اس کی سانسیں پوری ہو جائیں گے یا تو تم دنیا سے جلدی چلے جاؤ یہ وہ دنیا سے چلا جائے گا آپ اپنی ذمہ داری پوری کرے اپنے رب تعالیٰ کی حضور سے جو ملی ہے اس طرح گمان بناؤ تو خوش ہو گیا تھا وہ تو اللہ کرم فرمائے اور پیارے ابھی کے سبقے میں ان کے اور ہم سب کے بے حصا مقفر فرماتا دیکھتے رہے مدنی چینل اور ہمارا سلسلہ بھی چل رہا ہے کالس لیتے ہیں باہر باہر و رحمۃ اللہ وبارکات وعلیکم السلام و اللہ یہ وبارکات کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے گرانے شرح کی بارگاہ میں میں نے آج کرنی تھی کہ اللہ اللہ کے لیے بہت پیارا سلسلہ ہو رہا ہے اور ہمارے گھر میں ہمارے گر بھی ہمارے ایک بھائی ہیں جن کو کبھی کوئی مارتا رہتا ہے کبھی کوئی مارتا رہتا ہے آپ کا یہ سلسلہ دیکھے ہمارے دل میں وہ مطلب بہت آ رہا ہے کہ ہم ان کو کیوں مارتے ہیں تو ہم اس کو امدنی کرتا ہوں ان شاء اللہ بہت زیادہ پیار کروں گا اور انشاءاللہ شاء اللہ سنت کے مطابق اس کی بھی تربیت کرنے کی کوشش کروں گا آپ بھی دعا فرمائیے اور آمد. سلسلہ بہت پیارا ہے ایسے سلسلوں میں اللہ تعالیٰ مبارک فرما دیجیے اللہ تعالیٰ آپ کو سنگی کی بے حصہ مغفرت وعلیکم السلام شکریہ میں ان کا ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ ریکارڈنگ کی اور مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر ہوں اور میں اس کو م. ایک طرح سے یہ بھی ایک ریزلٹ اور سیشن کہ लोग گھروں पर بیٹھ کر جب دیکھو سن رہے ہوتے تو ان کے اپنے اندر تبدیلی آ جاتی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی مانتا نہیں ہے کون کہتا ہے کہ مانتا ہے کس نے کہہ دیا کہ لوگ مانتے نہیں ہیں آپ کے سامنے مدنی چینل ہے گھر پہ چل رہا ہوتا ہے اور لوگ مان مان کے کال ابھی یہ تو کال تو ایک کال کرنے والے نے کوئی ہزاروں کے نمائندے کی بس کی ہوئی ہوتی ہے سب کی کال تھوڑی چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ سیسلہ دیکھ کر ہمارے اندر کیا تبدیلی آ رہی ہے کتنے گھروں کے اندر نابینا ہیں بول نہیں سکتے چل نہیں سکتے اب نارمل قسم کے ہیں ذہنی توازن بھی اتنا سیٹ نہیں ہوتا مجھے تو یاد سمجھ نہیں آتی کہ وہ ماں باپ بھی بعض اس میں بیلنس نہیں رکھ پاتے اور مساوات نہیں رکھ پاتے ایسا نہ کریں زیادہ فیل کرتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے پتا تو وہ اس کی بےچاری کی بات تو آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوتی تو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہوتی اس کی طرف توجہ زیادہ چلی جاتی ہے بھائی نیچر چلی جاتی ہے اب اس کو یہ لگتا ہوگا یہ مجھے نہیں سنا جا رہا مجھے نہیں دیکھا جا رہا تو اس سے اس کے اندر احساس سے کمتری پیدا ہوتا ہے اس کا احساس سے کمتری نفرت میں ڈلتا ہے پھر وہ بھائی کی طرف بہن کی طرف گھر والوں کی طرف نفرت آمیز اس کا پھر انداز ہوتا ہے توڑ پھوڑ کر رہا کہیں نہ کہیں تو اپنا وہ نفرت کا وہ اظہار کرے گا اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ توجہ کی جائے میں پہلے بھی عرض کرتا تھا آج ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ جن کے گھروں میں وہ ہیں نا اپنے گنگے بیرے اسلامی بھائی وہ سائن لینگویج ایک تو گھر کا فرض سمجھ لے باپ سیکھ لے بھائی سیکھ لے ایک تو سیکھ لے کہ وہ کسی سے تو اپنی بات کر سکے کسی کو تو اپنا وہ کر سکے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ کیا مطلب ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں داوان اسلامی کے مدی ماحول میں یہ زبان سکھائی جاتی ہے کفل مدینہ کورس اس کو ہم کہتے ہیں سائن لینگویج کو تو یہ ہے اور ایسوں کو واقعی معاشرے میں اتنا خاص مقام نہیں دیا جاتا دینا چاہیے یہ بعض اوقات عموماً یہ بے روزگاری کی طرف بھی چلے جاتے ہیں ان کو روزگار دینا کوئی بھی ایک ایسی ہو اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایک سوشل جو چیزیں کیا کہتے ہیں ایک کہ سوشل جو سوسائٹیز ہوتی ہیں اور جو کام کرتی ہیں ان کو باقاعدہ ان حضرات کو دیکھنا چاہیے کون کہاں کتنا حاجت مند ضرورت مند ہے تاکہ ان کی حاجت ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جا سکے کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زائد میری طرف سے نگران شرا جو اسلام بائی موجود ہیں منچ پر اور تمام مدنی چل کے ناظرین کو عید قربان مبارک ہو اللہ مبارک و تعالی اسلام بھائی کو لمبی عمر تراز خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں سلسلہ اور مدنی چلن کا یہ سلسلہ نگرانی شورا خصوصی اسلام بھائیوں کے ساتھ فرما رہے ہیں تو میں نے جب عارف بھائی کا دیکھا کاروباری لحاظ سے اور جب موبائل کے بارے میں پوچھا گیا تو ماشاء اللہ کیسا خوبصورت جواب دیا کہ نماز اگر پڑھ رہے ہو تو موبائل بچ جائے تو بہت سی پریشانی ہوتی ہے رکاعت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ماشاء اللہ یہ کیسی تکوا پرہیز کری یقینا یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ جو ایسا ذہن دیتا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے تو اللہ تبارک و تعلی سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی توفیق اتا امین, آمین, آمین, آمین صلی اللہ الحبیب صلی اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی کی شجا, شجا کیا کہنا چاہ رہے ہیں مائک لگا ہوا شجا بھائی کو اللہ تبارک پاپا جانی سے ملنا ہے جی ہاں تین دن بدنی کافلے میں سفر کرنا پڑے گا میری مجبوری ہے اچھا ہے ہاں جو مجبوری میں یہ معذوری بھی مجبوری ہے چلو میں آپ کا پیغام پاپا تک پہنچا دوں گا ٹھیک ہے کہ بھائی شجا کہہ رہے ہیں مجھے باپا سے ملنا ہے ٹھیک ہے میرے دعا کرو گے نا ان شاء اللہ سلو وال حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کیا نام ہے ان کا آصف آصف بھائی اونچا سنتے ہی آصف بھائی آواز آ رہی ہے میری یہ ہے ماشاءاللہ آصف بھائی آپ کا ہم نے مدنی گلدستہ بھی دیکھا تھا آئیے کچھ آصف بھائی کے بارے میں آپ کو بتاتے دکھائیے میرا نام ندیم احمد کادری ہے میں آصف منیل کا چھوٹا بھائی ہوں بچپن میں ان کی نظر تھی اور یہ آپریشن ہوا تھا ان کا اور نظر نہیں بنوائی تھی تو یہ چھوٹے بچوں کی جو سائیکل چلا رہے تھے تو صابن سے ہاتھ منہ دھو لیا تھا جس وجہ سے آنکھ سے پانی بہتے بیونوں نظر چلے گی تو کافی جگہ بھی ہم ان کو تو انہوں نے بلا دماغ سے بیٹری جو ہے ان کی ختم ہوگی اب نظر نہیں بن سکتی ان کی عمر جو ہے تقریباً اس ٹائم اٹھارہ سال تھی جب ان کی نظر کمزور ہوئی آپریشن کرایا تو اس کے بعد جو ہے کچھ ہی سال کے بعد ان کی نظر دوبارہ ختم ہو گئی اس ٹائم میری تقریباً پندرہ سال عمر تھی ماشاء اللہ ہر جمعرات کو فضان مدینہ جاتے ہیں وہاں پر ان کا خصوصی اسلامی بھائیوں کا جو لگتا ہے وہاں بیٹھتے ہیں تو وہاں سے ماشاء اللہ ان کے دوسرے بھی اسلامی بھائی اور بھی ان کے جو بلینڈ والے وہ بھی ماشاء قافلے میں جاتے ان کے ساتھ یہ جاتے ہیں ان کا اسکول ہے بلینڈ کا وہاں پہ یہ صبح جاتے ہیں میں ان کو وہاں پہ چھوڑ دوں وہاں پہ یہ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ داؤد اسلامی کے اسلامی بھائی آتے تھے وہ بھی بلینڈ تھے خصوصی اسلامی بھائی تھے تو ان کے ساتھ ماشاء اللہ یہ فضان مدینہ جاتے تھے اور وہاں سے ان کا قافلے کا جنرل ہوا وہاں پہ قافلے میں جاتے تھے ہر ان کو بجے چھٹی ہوتی تھی تو وہاں سے سیدھے فضان المدینہ چلے جاتے تھے اور رات کو وہاں رکتے تھے پھر صبح فضے کی نماز پڑھ کے ایکسٹرا چارج نماز پڑھ کے پھر وہاں سے گھر آ جاتے تھے ماشاء اللہ میرا چھوٹا بیٹا احمد رہتا ہے وہ ان کو ماشاء اللہ مچھر میں نماز کے لیے لے کے جاتا ہے جب میں گھر پہ ہوتا ہوں تو میں ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں مچھر میں پانچ بار خرید نماز کے لیے جاتے ہیں اور میں خود ان کو ساتھ لے کے جاتا ہوں ان کو لوگوں کو پتا کہ ان کا اس سیکٹر میں ان کا گھر ہے تو باقاعدہ ماشاء اللہ کوئی موٹر سائیکل میں چھوڑ دیتا ہے کوئی گاڑی میں بٹھا کے چھوڑ دیتا ہے یہ اللہ کے فضل سے کوئی نہ ذریعہ بن جاتا ہے جس سے یہ اپنے گھر پہنچ جاتا جو نماز پڑھا بہت کم پڑھتے تھے اور جو ماشاء اللہ جب سے داؤود اسلامی سے تعلق ہوا ہے ماشاء اللہ پڑھ چھٹے نماز پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں ہمیں پتا ہے ماشاء اچھے راستے پہ جا رہے اچھی جگہ جا رہے ہیں تو ہمیں مطمئن ہے کہ ماشاء اللہ جو ہے کے آئیں گے تا جن کے لیے میں اضافہ ہوگا محمد آصف انصاری جی دس بارہ سال لوگ ہیں دعوت سلامی میں وہاں میں شو مارک میں مدینہ مچھلی میں ہوتے تھے تو انہوں نے رابطہ کیا تھا ہمیں ساتھ لے کے جاتے تھے وہاں فضان مدینہ کے لیے دس بارہ سال سے کر رہے ہیں ہر جمرات کو جاتے ہیں فضان مدینہ میں اجتماع میں قافلے میں بھی جاتے رہتے ہیں اور گاندنی مذاکرہ ہو تو اس میں بھی جاتے رہتے ہیں شراب کوت میں بیٹھتے ہیں وہ تو وہاں فضان مدینہ میں اتار دیتے ہیں فضان مدینہ میں جانے میں دو گھنٹے لگ جاتے ہیں بول دیتے ہیں وہ اتار دیتے ہیں بتا دیتے ہیں یہ فضان مدینہ آنے والا اتر جاتے ہیں کہ وہاں کسی بولتے ہیں وہ گلی میں چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی پکڑ لیتے وہاں اندر چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی بہت ہوتی ہے بھائی مدد کر دیتے ہیں اور ساتھ لے جاتے ہیں وہ بٹھا دیتے ہیں تین دن کے لیے ابھی حیدرآباد گئے تھے ملتان میں اشتما میں گئے تھے وہاں سے بھی حیدرآباد گئے تھے बाद اس کے بعد ابھی گئے تھے یہ इस کراچی میں ہمار رسچ میں گئےتے ہیں تین دن کے لیے دوائیں وغیرہ سیکھتے ہیں اور شرائط وار اور کھانے کی دوا اور کار سے نکلنے کی دوا وغیرہ یاد کرتے ہیں یہ باہر جانے کی دوائی آفس میں مدینہ میں انتخاب کے لیے ہوتے ہیں ہر سال مہینے میں بیٹھتے ہیں ایک مہینے کے لیے ہوتی ہے کبھی دس دن کے لیے ہوتی ہے کبھی ہفتے والے دن گئے تھے ہفتے والے دن مذاکرہ میں شرکت کی تھی منجلے سے خصوصی بھائیوں کے ساتھ جاتے ہیں سبحان اللہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں ان اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خوشخبری آئی ہے ان شاء اللہ شجا مزید مذاکرے میں آتے ہیں آپ یہ جو شجا بھائی ہیں یہ بستر پر تھے نا بہر یہ اٹھے ہیں ان کی ایک مدری بہار ہے یہ مدنی بہار تو سنیں کہ وہ مدری بہار کیا ہے یہ غلام شبیر ان کے گھر کے قریب جو اسلام بھائی ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے تفصیل بتائی اس کی وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے یہاں پر میں چاہ رہا تھا کہ وہ خود یہاں پر شد کر کے بان سے بتائیں تو جو انہوں نے لفظوں میں بھی بتایا میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ کرتا ہوں کہ ان کی والدہ جو ہے نو سال تک بتاتے ہیں کہ یہ بستر پر ہی رہے اور جب یہ کہیں چلتے تھے تو گھٹنوں کے بعد گسیٹ گسیٹ کے زمین کے اپنے تو بین الاقوامی جو مدینہ سرولی ملتان میں وہ کرتا تھا ہمارا اس میں اسلامی بہنوں کے لیے پردے کا انتظام ہوتا تھا ان دنوں وہ ٹیلیفون کے مختلف لوگوں پہ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اسلام بہن نے کس نے مشورہ دیا کہ آپ اس اجتماع میں شرکت کریں دعا کرنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی دعا قبول کرے اور اس بچے کی معذوری جو ہے وہ ختم ہو جائے تو اس اجتماع میں شرکت کی انہوں نے دعا کے اندر اور اس کے بعد اسی دعا میں اختدام کے بعد ایک سلنڈنہ انسانی کوشش کی کہ آپ بدھ کو جو اجتماع ہوتا ہے سلند کا اس میں بھی شرکت کی ساز حاصل کریں اور یہ دعا کی ترکیب رکھے تو انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ میں انشاء اللہ نیت کی شرکت کروں گی بالکل اجتماع کی دعا سے فارغ ہو کے گھر گئی تو دو دن, دن تین دن کے بعد طبیعت ان کی ناساز ہو گئی اور یہ بھی برابر پہ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے والدہ کے والدہ بھی طبیعت ناساز ہونے آرام کر کرنی تھی ان کو کہیں پیاس لگی نا تو انہوں نے پانی مانگا امی مجھے پانی دے دیتے تو وہ کچھ اس وقت طبیعت ایسی تھی انہوں نے کہا کہ طبیعت یہ اٹھنا مشکل ہو گیا کہ میں نہیں اٹھ سکتی میں دیتی تو انہوں نے کہا کہ میں خود لے لوں انہوں نے ایسے کہہ دیا کہ آپ ٹھیک ہے لے لو یہ وہاں سے آہستہ آہستہ اٹھے اور چلتے ہوئے قدموں پہ یہ گئے اور جا کے پانی پیا اور آ کر بیٹھ گئے والدہ نے جب یہ دیکھا تو وہ تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ میرا بیٹا پاؤں پہ چل کر گیا ہے پانی پینے کے لیے انہوں نے تو مسم اردا کر دیا اب کچھ بھی ہو جائے میں بارہ اجتماع کو جو کی ہے میں پورے کرنے ہیں نا باضور ایسا ہی ہو رہا ہے ایسا ہی ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں ماشاء ان کے والد سب تصدیق کر رہے ہیں اس کے بعد یہ بدھ کو جو کس طریقے سے کوئی ترکیب ہو جائے وہ چلا کر لے جانا اس طرح میں استعمال ہوتا تھا وہاں جا کر ان کو لے کے بیٹھ جاتی اور دو یا تین ہفتہ استعمال جو, جو بدھ کے روز ہوتے تھے تو اس میں امپروومنٹ شروع ہوا اور انہوں نے اپنے پہ کھڑا ہونا اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کے گھر میں چلنا شروع کر دیا الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک اپنے پاؤں کے اوپر چل کر بغیر کسی سہارے کے اگر سہارا نہیں بھی ملے تو یہ چل جاتے ہیں اور روڈ کراس کرنے کی وجہ سے گھر والوں کو ایک تھوڑا سا تشویش ہوتی ہے خدا نہ خاصا کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے یہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں الحمدللہ للہ یہ عداوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار اجتماع کے مدی بہار ہے نا تب سے ریگولر الحمد للہ مدنی چینل پہ پابندی ہفتہ اجتماع میں شرکت اور مدنی کاموں میں <سلام> شرکت <سلام> الحمد ان کی الحمد اللہ ماشاء تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی بھی شرکت کیا کریں اسلامی بہنیں شرکت کیا کریں جو سستیاں کرتے ہیں وہ سستیوں کو چستیوں میں بدلیں نیکی کا اجتماع ہوتا ہے نیکی کمانے کا اجتماع ہوتا ہے دعائیں ہوتی ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا اور آپ اس طرح نیت کر کے جائیں کہ یا اللہ میں جا رہا ہوں یا میں جاؤں گی یا اتنے تو کیا پتا کہ اس میں دعاؤں کی برکت سے کیا کیا کام ہو جائے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ آصف بھائی آپ کی طرف آتے ہیں ذرا کالس لے لیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یہ پروگرام جو چل رہا ہے فیضان عید سب سے پہلے تو میں دعود اسلامی جو مدنی چینل ہے اس کو دعود اسلامی کو اور حاجی عمران عطاری کو بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ بہتی ہی زبردست پروگرام کر رہے ہیں اس مطلب کے یہ واقعی میں یہ طبقہ ایسا ہے کہ ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جس میں نا لوگوں کو ان لوگوں کو کوئی اتنی اہمیت نہیں رہتا اور ان سے مطلب کہ کوئی اتنا دوستیاں رکھنا چاہنا یہ مطلب وہ جو نارمل جو لوگ جسے راک بھی رکھتے ہیں اس طرح کوئی مطلب رکھتا نہیں لیکن دعود اسلامی کا بہت بڑا مطلب عظیم کارنامہ ہے کہ یار وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ اس اس دور میں جس میں ہر بندہ نقصہ نفسی کے عالم میں کوئی کسی جی کو پوچھنے والا نہیں بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا یہاں پر تو. لیکن یہ کہ اس دور میں ایسے طبقے جو کہ مطلب کہ جن لوگوں کو دھیان نہیں دیا تھا ان ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو بلا رہا ہے اور ہمیں سمجھا رہا ہے یار خاص کر جو عارف بھائی ہیں وہ ہمارے علاقے کے ہیں میں بھی لیاری کا عارف بھائی بھی ہمارے علاقے لیاری لہاری تو میں بڑا متاثر ہوا ہوں ان سے کہ یار یہ مطلب کہ روزگار کما رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ کتنا روزگار کما رہے ہیں یار حلال روزگار اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان کو اسی برکتیں دے رہا کہ خوش بھی ہیں تو میری بھی یہی نیت ہے الحمد کہ میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں حلال روزگاری کماؤں لیکن اب عارف باری کی میں نے جو کہانی سنی اس کے میں نے دیکھا تو میں اور زیادہ اور میری نیت پکتا ہوئی ہے کہ حرام کمانا ہی نہیں انشاءاللہ ان شاء اللہ زیل اب کمانی اپنے بچوں کو بھی حلال کرانا ہے اللہ تعالیٰ ابیر علیہ کو دعوت اسلامی کو اور نگران شورا کو اللہ تعالیٰ سب کو بلایا دنیا کر کے بلایا نصیب فرمائیں اور میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ میں بھی دعوت اسلامی کا ایکٹیو کارکن بن اور میرا بھی شوق ہے کہ میں آدم کورس کروں لیکن کچھ کی وجہ سے اپنی السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ با ماشاء اللہ حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ آرف بھائی آپ کے علاقے کے ہیں پہچانتے تھے آپ ان کو نہیں پہچانتے نہیں ہوں گے ذہن میں نہیں آ رہا چلے کبھی نہ کبھی تو آپ سے راستے میں چلتے پھرتے مل ہی لیں گے سائیکل روکے ملاقات کر سجا اللہ یہ رسپونڈ بہت اچھا کرتے ہیں یہ دیکھا کوئی ایسی ہم مسکراہٹ کی بات کرتے تو سجا کی طرح سے فوراً رسپونڈ آ جاتا ہے یہاں بعد لوگ بھلا کر رکھتے اللہ اتنا کوئی دیا ہوا ہے مگر اللہ تعالیٰ بھائی ان کو مسکراہٹ بھی نصیب کر کرتے یہ پیسے سے نہیں ملتی یہ کہہ رہے پی اچھا کوئی بھی ایسی بات کرو فوراً رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے آصف بھائی کچھ آپ بتائیے جی مجھے سے ملاقات کرا دیں بھائی آپ کی ہوگی اللہ نوازی شروع میں شورہ سے گوارش ہے ملاقات کراتے اور میرے لیے والدہ اور والدہ کے لیے شکریہ اللہ حافظ ان اللہ ان شاء اللہ چلے آپ کا پیغام بھی دے دیں گے میلے سنت کو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ الحبیب شاہد بھائی اب شاہد بھائی کو مائک کیسے ملے گا شاہد بھائی جو آج ہمارے ساتھ یہاں ہیں اب مائک بین کے ہاتھ میں ہے اور آپ ان کو اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آئیے کچھ شاہد بھائی کے حوالے سے عرض پھر چلتے پھر شاہد بھائی کے بعد جائیں گے آپ مشتاق بھائی کی طرف اختار آباد ہاں مشتاق بھائی یاد ہے میرے کو تین چار دفعہ یاد ہے آئے مشتاق بھائی آسکر میں لیں گے آم، آم، آم، ان کو کہتے ہیں آئے کی بھی نہیں ہمارے ضلع میں مشتاق دیکھ رہے ہوں گے اتار آباد میں اگر ہوں گے یہاں ہوں گے یا اطارآباد میں ہوں گے اتار آباد میں اطار آباد یہ اسلام سندھ کا ایک شہر ہے جیکب آباد اس کو دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں ہم اطار آباد کہتے ہیں الحمد تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں شاہد بھائی کے متعلق مدری چین کے اسپیکر کہ یہ جو ہیں تو یہ ان کی کیفیت جو ہے وہ کیسے ہے اور ان کے آدات اور اتوار اسکول جاتے تھے چوتھی کلاس میں تھے وہاں پہ ایک معمولی ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا گرنے کے بعد ان کی یہاں نس پہ چوٹ لگی تھی کافی عرصے تک ان کا ٹریٹمنٹ چلتا رہا تو وہ چوٹ نس کی طرف لگی تھی تو اس کی وجہ سے ایک زخم ہو گیا تھا ڈاکٹرز نے جب آپریٹ کیا تو آپریٹ کے دوران ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کوئی قدرتی عمل تھا کہ جو آنکھوں کی نس ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو گئی تو جب یہ آپریٹ کے بعد ان کو جب ہوش آیا ان کی بلائن چلی چلی گئی تھی بینائی ڈاکٹر نے کہا کہ ان کی کوئی وین ڈب جاتی ہے نس ڈب جاتی ہے اس میں معذوری ہو گئی اس میں سمجھے نا اس کے بعد کافی آپریشن کروائے تقریباً چھ سات آپریشن ہوئے ایک شن ڈلتی تھی یہاں سے لے کے یہاں تک لیکن لاسٹ ٹائم 2005 میں جب ہم نے لاسٹ ٹائم ان کو ایڈمٹ کیا 6 مہینے میں تقریباً 6 سے 7 ان کے آپریشن ہوئے لیکن آخری جو آپریشن تھا وہ قدرتی عمل تھا کہ آپریٹ ہونے کے بعد صبح جب بیڈ پہ ان کو شفٹ کیا گیا تو وہ جو شنٹ آپریٹ کے ذریعے ڈالی گئی تھی وہ آٹومیٹک شنٹ پوری باہر نکل گئی تھی تو جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا پھر نے ڈاکٹرز کو بلایا تو ڈاکٹر نے بولا کہ اب یہ شن ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے آپ ان کو گھر لے جائیں تو جس کی وجہ سے وہ شن نکال دی گئی پوری اور ان کا ایک ہاتھ مڑ گیا और इनका पाँव भी मुड़ गया और इनका कद भी रुक गया में बदने काफिला एक आया था उन ने दावत दी हमें तो मेरा दोस्त और एक मैं तो हम दोनों तो न फिर गए वहाँ पे इस में एक दफा वहाँ गए तो मेरा दिल तो न ऐसा दिल लग गया वहाँ पे फिर मैंने तो न ہر جمعات کو پھر میں نے جانا شروع کر یہ ہمارے شاہد بھائی جو بھائی ہمارے چھوٹے دعوت اسلامی جو ہے خود سے بہت محبت کرتے ہیں اور جب ہم کراچی شفٹ ہوئے تو یہاں بھی تمام اجتماع میں اٹینڈ کیا انہوں نے ہر جمعات کو پابندی سے جاتے ہیں یہ ابھی چودہ گزار کی تین چھٹی اس میں تین دن مدنی قافلہ گیا تھا دعوت اسلامی کا اس میں بھی گئے تھے محرم کا ہوتا ہے محرم پہ گئے یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے اللہ کا کرم ہے کہ شاہد بھائی آج بھی الحمد فجر سے لے کے عشاء تک تمام نماز مسجد کے اندر ادا کرتے ہیں اجتماعات اٹینڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس ماحول سے وابستہ ہو کے الحمدللہ ان کو بہت کچھ ملا اچھا ایسے جو نابینا اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا ان کو اگر ایک دفعہ ہم کوئی سٹیپ بتا دیں تو انشاءاللہ دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو فیضانے والے جو پیچھے مسجد ہے وہاں پہ ہم نے ایک دفعہ ان کو راستہ دکھا دیا تھا اور اس کے بعد ابھی الحمدللہ اکیلے چلے جاتے ہیں ان کے ڈیمیج ہے مڑ بھی رہے کچھ بھی ہے لیکن میں بس ابھی تو نماز لگے, کسی حال میں کسی صورت میں نماز نہیں چھوڑتے مسجد میں قدر نہیں کرتے گھر میں نہیں پڑھتے میں تو نا اپنے آرام سے مسجد چلاتا ہوں اور مزید آ جاتا ہوں بس تھوڑی سی تو نا یہ ہوتا ہے آگے, آگے موٹر سائیکل کھڑی ہوتی ہے یا کچھ بھی کھڑا ہوتا ہے تو ٹکا جاتا ہوں موٹر سائیکل میں कभी پاؤں में درد भी होता है ना मैं تو پھر بھی میں نماز کو نہیں چھوڑتا بھائی لوگ کہتے رہتے ہیں، میں, کہتے کہ تمہیں تو نہ میں دے ہاتھ اور پیروں میں ڈال دے گھر میں پڑھ لے تو نماز میں تو نہ چپ چاپ مزے چل مسجد میں نماز پڑھتا ہوں بس ان کو بس جذبہ ہے کہ بس مسجد میں نماز پڑھ لیے کچھ بھی ہوگا ہم لوگوں بھی کہتے ہیں کہ مسجد جانا چاہیے اور یہ تو بس معذور ہو کے مسجد جاتے ہیں فیض مدینہ مسجد ہے تو جہاں تیز سنت ہوتا ہے ہفتہ وار ایک دفعہ ان کو وہاں لے کے گئے تھے لیکن اب دوبارہ ان کو لے جانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی حضرت محمد الیاس قادری صاحب کے مریض ہیں اور ان سے بہت محبت کرتے ہیں یہ میری ملاقات ہوئی ہے حضرت مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میں نے مسافر کرا حضرت صاحب سے اور حالت صاحب سے مسافر جب میں نے کرا تو میرے کو تو نہ پہنچا اور مجھے آنکھوں میں آنسو آ گئے ایک دم ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھے نوٹ دیا و دی اور ایک ڈبہ آزاد صاحب نے مجھے تو نا وہ دوڑنا دیا دعوت اسلامی کی جو امیر ہیں حضرت علامہ مولانا علیہ ستاج قادری صاحب میں ان کا مرید ہوں اور یہ جو میرے بھائی ہیں شاہد بھائی یہ بھی ان کے مرید ہیں ان کے تبسل سے اللہ پاک نے ہم پہ بڑا کرم کیا جب سے آزاد صاحب کا مر ہی دعاؤں میں جب سے میرے دل میں دوڑنا مدینے کی آرزو بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد سے جلد مدینے میں تو یہ خصوصی کرم ہے اللہ پاک کا ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم ایسے اللہ کے ولی کے مرید ہیں جن کے تبسل سے اللہ پاک ہم پہ خصوصی رحمت اور اپنا کرم فرما شاید بھائی ہمارے گھر میں سب سے زیادہ اس چیز پہ توجہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ نماز پڑھیں اجتماع میں شرکت کریں ٹھیک ہے اور خصوصی فجر کی نماز کے لیے بھی یہی اٹھاتے ہیں خاص طور پر اگر یہ گھر سے نکل رہے ہوں اور کبھی میں آفس سے تھکا ہوا آیا ہوں تو یہ خصوصی طور پر تین دفعہ مجھے دعوت دے کے جاتے ہیں نماز کا وقت بھی بتا دیتے ہیں کہ آج ہماری جو مزید ہے دعوت اسلامی کی اس میں نماز اتنے بجے ہے تو اتنا ٹائم رہ گیا ہے تو آپ پہنچنے کی کوشش کریں یہ دو دن پہلے سے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ربی کا چاند نظر آ گیا تو میں ان کو بولتا ہوں نہیں ابھی نظر نہیں آیا آج تاریخ ہے پھر یہ مغرب کی نماز پڑھنے جاتے ہیں کو جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے تو یہ بہت کچھ ہوتے ہیں اول اول کا جب چاند نہ آتا ہے نا یہ دل چاہتا ہے میرا کہ میں تو نا خوب اپنے گھر سجاؤں اور خوب پر سہ جاؤں تو میں نے بھی نوٹ کیا ہے ٹھیک ہے اکثر نہیں کیا کہ درو شریف پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور سلام کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور گھر میں پہلا قدم سیدھا پاؤں رکھنے سے پہلے سب کو سلام کرتے ہیں بلند آواز سے اور کہتے ہیں کہ ربی نور کا چاند بہت بہت مبارک ہو اور مجھ سے کہتے ہیں یار راجا بھائی وہ جلدی سے لائٹیں نکال لوں جھنڈے نکالو اور ہماری سب سے بڑی عید آ تو پورے گھر کو سجاؤ لائٹیں لگاؤ جھنڈے لگاؤ اور دھومے مچاؤ سرکار کی آمد ما کی آمد ما بڑی جی شاہد بھائی وعلیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو نہ میرا دلّی یہ دن چاہتا ہے کہ میں تو نا مدینہ پہنچ جاؤں بس ایک دفعہ اور مجھے تو ناپا صلی اللہ علیہ وسلم کا ددار ہو جائے اور میرا دل یہ جاتا ہے کہ میں تو نا پاپا کے ساتھ حضرت صاحب کے ساتھ میں تو نا مسافر کروں ان سے ان سے حضرت صاحب سے تو نا دو تین باتیں بھی کر سکوں مسافہ کرنے کے بعد اور حضرت صاحب سے نام کا میں تو نہ گلے ہاں ہاں ہاں اللہ کریم آپ کو مدینہ دکھا دے پیارے حبیب کے صدقے میں اور آپ کی یہ جو تمنا ہیں سرکار کا سرکار کا دیدار کرنے کی جو تمنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی اس کے لیے تو وہی آنکھ چاہیے جو آقا کو دیکھ سکے یہ تمنا کرے ہم بھی تمنا کریں اور پہنا کہ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دیدار, دیدار کے تمنا ہے بدھینے کی تمنا کریں تو یہ ہو سکتا ہے بھائی کوئی آ جائے گا میسج جیسے آئے میسج دو کے لیے کہیں گے ملے سنت سے مجھے ملاقات کرنی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں جا کر ارض کر دوں گا لیکن یہ ایک ایسی آرز ہے تمنا ہے کیا مجھے دیدار کرنا ہے, تو تو یہی ہے گئے ہی اللہ تعالیٰ بمبر کرم کر دے وہاں جانا ہے کہاں ہے وہاں جانا کہاں جرے نبی میں آہا کہاں بے اثر گئی تڑپے جو ہم یہاں تو نے خبر گئی فریاد امتی جو کرے خال ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس وقت بظاہر کیا فرق ہے جو جلوہ یہ دیکھنا چاہتا ہے دیکھ نہیں رہا جو جلوہ میں دیکھنا چاہتا ہوں میری دیکھ رہا کہ ہے کہ ان کے جلوے ہیں ہاں کیا ہم زندہ ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے <متصفح> <متصفح> علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پانے میں کامیاب ہو جائیں سب مقصد فرما ہمارا معاشرہ دکھیاروں لاچاروں بے بسوں مجبوروں سے بھرا ہوا ہے اگر ہم ان پر توجہ نہیں کرتے یہ ہماری توجہ چاہتے ہیں یہ اہمیت چاہتے ہیں ہمیں دینا چاہیے معاشرہ بڑا عجیب و غریب رنگ اختیار کر گیا ہے صرف مشہور مالدار دکھنے میں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے لیے تو ہر طرح آو بھگت بھی ہے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جہنم اور جنت میں مباحثہ ہوا بحث ہوئی تو جہنم نے کہا مجھے ظالم اور متقبیر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے جہنم کہتی ہے کہ مجھے جابیر اور ظالم متقبیر اور ظالم لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ مجھ میں صرف کمزور لاچار اور آجیز لوگ داخل ہوں گے हाँ, हाँ. تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرمایا اے جنت تو میری رحمت ہے میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم فرماؤں گا اور دوزخ سے فرمایا اے جہنم تو میرا عذاب ہے میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب کروں گا یہاں جو کمزور سے مراد لکھی گئی وہ مسلمان ہیں جو مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں دنیا میں بس ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو دیکھنے میں ہمارے لیے اتنے زیادہ قابل قدر نہیں ہوتے مگر ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشاد فرمائے یعنی میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد فقرا یعنی غریب لوگوں کی ہے اللہ کریم ہم سب کو ان حدیثوں کو غور سے سننے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ بھی سمجھے کہ دین کی اسلام کی ایک بہترین تعلیم و تربیت ہے جو ہمیں یہاں پر بتائی جا رہی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد آلہ بارک و پہلے کچھ کالس لیتے پھر مزید سسلے کو آگے لے کے چلتے حرمت آج کا سلسلہ فضانی عید القربان ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے نگران شعبہ سے میرا یہ سوال ہے جو نبینا یا سلام دیکھ کر مذاق مذاق اڑانے والوں کا بعد و بعد مذاق کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اس کا, کا مذاق اڑایا جاتا ہے بلکہ یہ تو جیسے نابینا ہے اللہ تعالی جن کی آنکھیں لے لیتا ہے ان کی فضیلت ہے تو یہ بات چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ان کے اندر دنیا بھی تو کمزوری ہے مگر اللہ اور اس کے رسول کے آگے ان کی یہ کمزوری نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے آگے یہ ان کی کوئی مطلب آگے کے لیے بڑی اچھی راہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہمارے میں نے کی ہمارا جیب ایک طبقہ ہے اگر ان کو کہو نا کہ آ کر بیٹھو تو وہ امیروں میں بڑے لوگوں میں تو بیٹھنا پسند کریں گے غریبوں میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے یعنی مثال کے طور پر غریب غربا مساکین معاشرے کے کچلے فرد کچلے نچلے فرد تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہوئے ہوں تو ایک طبقہ ہے وہ ان میں آ کر نہیں بیٹھے گا یہ ہماری کیٹیگری نہیں یہ ہمارا سٹیٹس نہیں ہے کیا ہے آپ کا اور ہمارا سٹیٹس کیا ہے عزت کا معیار کا کے میار ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآن کریم بیاں کے ان اکرمکم ان اللہ یا شک اللہ کے نزدیک زیاد تمہیں زیادہ عزت والا ہوا جو زیادہ پرہیزگار ہے اور پانچ سو برس پہلے امیروں سے پانچ سو برس پہلے جنت میں جائیں گے ان کی وضاحت اور ان کی تفصیل ان کی شرح یہ امیر سنگے رسالہ غریب فائدے میں اس میں لکھی ہوئی ہے تو ایک طبقہ ہے جو اسٹیٹس ای کے پیچھے بھاگ رہا ہے یعنی میرے ہم گریڈ لوگ ہوں گے تو میں ان آ کر بیٹھوں گا م... مطلب کہ وہاں یہ طبقہ ہوگا تو آگے بیٹھوں گا کون آئے گا وہ اب یار اپنا کیا ادھر کلاس ہی نہیں ہے وہ نہیں جائیں گے واقعی تمہارا کلاس نہیں ہے کیونکہ وہ ہائی کلاس قسم کے لوگ ہیں کیا پتہ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں مجھے ان لوگوں میں تلاش کرو مجھے ان لوگوں میں تلاش کرو کیا جب کیسے لوگوں تقوی تقوا پھر قناعت اللہ اللہ قناعت سے بڑھ کر کیا آپ کو میں دولت دوں میں آپ کو یقین دلاؤں اللہ نصیب کرے ان سب کے صدقے مجھ گناہ گار کو جس سے کناٹ نصیب ہو گئی نا اسے اس بہت بڑی دولت نصیب ہو گئی یعنی اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسی پر تم نے بس کر لیا اور کیا چاہیے موج لگ جاتی ہے تو یہ بس اللہ نصیب کرے اور ایسے لوگوں کا مذاق اڑانے کے بجائے ان کا ساتھ دیں ان کی مدد کریں اور ان کے غم میں ان کے دکھوں میں ان کی پریشانیوں میں ان کے کام آئیں مسلمان مسلمان کے کام آتا ہے لیکن جو اس طرح دکھوں میں اور پریشانوں میں گھرے ہو ان کی تو زیادہ مدد کرنی چاہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو اللہ علی محمد اللہ قول چلائیے وہ آپ کا ایک جملہ بیان کیا تھا نا کہ غریبوں کا مذاق نہ اڑاؤ کہ غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی ہاں ہیں نہیں لگتی غریب ہونے میں دیر ہو جاتے ہیں غریب اور یہ کہ غریب غریب کو غریب کو غریب کیا کرے گا غریب کیا غریب ہوگا فر جب امیر غریب ہوتا ہے نا مجھے آج ابراہیم बाबू ہم ساتھ ہی تھے تو ایک اسلام کے تذکرہ ہوا تو بتانے لگے کسی کے بارے میں کہ ایک تھا ایک اسلام بھائی تو کسی کا کام کرتے تو تو ایسا سلسلہ تھا کہ وہ گوش وغیرہ کی تقسیم کا سلسلہ تھا نا تو کہا کہ وہ وقت تھا کہ ان کی طرح گوشت یوں بٹا کرتا تھا تو ان کے انتقال کے بعد آج ان کا بچہ ملا ہوگا تو کہا کا کہ مجھے گوشت چاہیے ایک امی کے گھر کے لیے ایک میرے گھر کے لیے وہ نا امی نے بھی وہ وقت گزارا ہوگا اب وہ کیا حالات ہو جاتے لابا ہیں لابا کیسا ہوتا ہے اللہ ذبا نے نعمت سے بچائے پھر باپ نے ابھی جیسے فرما نا مذاق نہ اڑا تو دا دا باپا دا. کے پرانے بیانات میں کوئی کسی عورت کا باپا نے کوئی تذکرہ کیا تھا کہ وہ اس طرح سے جو لوگ ہوتے تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے اڑاتی تھی تو ایک وقت ایسا آیا کہ وہ ایسی ہو گئی تھی کہ کے وہ باتوں میں حرکتوں میں یعنی جیسے یعنی کہ باتھ روم جانا ہوتا تھا تو الماری کھول کے جیسے باتھ روم میں جا رہی ہے تو وہ خود ہی ایک م بن गई थी بیانے کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ یقیناً آنکھوں میں آسو جاری ہو گئے معاشرے کے یہ وہ لوگ جن کے ساتھ لوگ محبت نہیں کرتے دور کرتے ان کو اتنی دین سے محبت اور پھر ان کو اپنے پیر سے اتنی محبت گاجین کے صدقے ہمیں بھی اپنے پیر کے ساتھ امیر سنت کے ساتھ حقیقی محبت دا فرما دے جیسے وہ چاہتے اس طرح مدنی کام کرنے والے بن جائیں افتوا سند و اجتماع میں شرکت مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے والے بن جائیں نگرانشورا کی بارگاہ میں کہ دعا پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آمین اللہ تعالیٰ اللہ علیکم علیکم اللہ علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ مجھے مشاہد بھائی جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھائی جان کا آپ نے بیان سنا ہوگا پانچوں نمازیں مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں دروازے کے ساتھ مسجد ہوتی ہے بلڈنگ کے ساتھ مسجد ہوتی ہے محلے میں مسجد ہوتی ہے چار قدم کے پھاسے میں مسجد ہوتی ہے جماعت مستحبہ موجود ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اپنے گھروں سے نکل کے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہمارے شاہد بھائی سیڑھیاں اترتے ہیں ان کے پاؤں میں تکلیف ہے یہ دیکھ نہیں سکتے ان کا ہاتھ بھی ہاتھ سے بھی یہ معذور ہے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ شاہد بھائی آپ کو شاید ہر, ہر وقت کوئی لے کے نہیں جاتا ہوگا جی مائک پر کیا شاہد بھائی بس کوئی نہیں لے کے جاتا ہے مجھے بس کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے مجھے ویسے میں خود جاتا ہوں اپنے لاٹھی ہوتی ہے لاٹھی کے ذریعے خود جاتا ہوں اور پانچوں نماز مسجد میں جا کر پڑھ لیتے ہیں جی ماشاء اللہ آگے موٹر سائیکل کڑی ہوتی ہے یہ یہ چیزیں کڑی ہوتی ہیں نا اس سے بٹ کرا جاتا ہوں یہ بات جب انہوں نے کی تھی تو میری توجہ گئی تھی تو اس طرح اگر کہیں آپ کو نہیں موٹر سائیکلیں وغیرہ بعضوں کا ایسی جگہ پر لوگ کھڑی کر دیتے ہیں کہ جو آتے جاتے وہ وہ تکلیف ہو سکتی ہے تو اگر لحاظ کریں گے غور کریں گے اور اس حوالے سے کوئی رعایت کر دیں گے تو انشاءاللہ شاء کو اس کا ثواب ملے گا ایک, ایک اسلئے میں یاد آئی مجھے ایک علاقے میں مدنی مشورہ تھا تو میری حاضری ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد میں درس کی ترکیب بن گئی تو درس وغیرہ دیا تو ایک ایب نارمل اسی طرح کے وہ مطلب بیٹھے اور وہ اجتماع میں بھی یہاں ملتے ہیں تو رمضان مبارک کے بعد چند سال ہوئے اس کے بعد وہ مدنی مشورہ تھا تو ایسے میں نے اب تھے نہیں اسلائی بھائی وہی تھے تو میں ان سے تھوڑی گفتگو کرنے لگا تو ایسے بات چیت کرتے گئے تو مجھے کہا کہ میں نے رمضان مبارک میں ایک لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے اب میں بڑا حیران ہوا نا تو کچھ اسلائی بھائی آ گئے ہیں تو میں نے کہا ان کو جانتے ہو کہا ہاں تو میں کہا مدبی مشروم میں یاد دلانا تو اپنے ان کا تذکرہ کریں گے تو میں کہا دیکھو اللہ نے کیسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ وہ عارف بھائی کے متعلق ان کے ناظم صاحب کو مجھے میسج آیا ہے کہ موسم مدینہ میں جب نازرانہ پڑھا تو چھٹی نہیں کرتے تھے پھر ابھی جیسے مغرب میں آنا ہے تو پہلی صف پانی ہے تو یہ نہ کسی کے رقص پہ تنز کر لے جاتے ہیں جی اپنا حصہ لے جاتے ہیں اور ہم جیسے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح باتوں میں آگے نکل جاتے ہیں اور حال برا حال ہو جائے حال کا حال برا ہوتا ہے اور بازوں کے قال ہی قال رہ جاتے حال نہیں رہتا بازوں کے حال بہت اچھے ہوتے ہیں قال نہیں ہوتا ان کے پاس تو ایک, ایک اور جو پرومو میں جن کا نام میں بھول گیا ان مشتاق, بھائی مشتاق بھائی بھائی ان کی باری آپ آئیے ابھی مشتاق بھائی کو ہم لائے نہیں ہے اچھا تو یہ یہاں یعنی نہیں ہے لیکن مشتاق بھائی مدری مذاکر کے آشق اچھا امیر اللہ کو سوال کریں اور ان کا ہاتھ اٹھے گا فوراً یعنی ان کو وہی آتا ہے سب سمجھتے ہیں اتنے پرفیکشن جسمانی طور پر وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے جسم ان کا باقی بولنے میں اور سوچنے میں وہ بولنے میں وہی جو ایک سمجھنے میں ایک ٹنگ پرابلم ہے ان کا ارے یہ عبد الرحیم بھائی رات اعتکاف عبدالرحیم بھائی رات اےت کا بالکل کچھ بھی ہو مطلب یہ اعتکاب کریں گے عبدالرحیم بھائی رات احتکاب ہفتہ اور اجتماع میں رات کو احتقاط کرتے ہیں فزانندینا رات کو رات کو اجتماع میں رکتے ہیں یا سزانندینا چلے جاتے ہیں تو رکتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں کال چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں ابدے شکور اطاری ماڑی پور گریس سے بات کر رہا ہوں میں نے ابھی آرف بھائی کو دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ اتنی محنت کر کے بھی باعمل ہیں تو ہمیں کتنا باعمل ہونا چاہیے اللہ ازل ان کے صدقے ہمیں بھی باعمل مبلغ دعوت سلامی بنائے ماشاء اللہ ہمیں واقعی باعمل عمل ہو رہا ہے عاری بھائی بہت تعریف ہو رہی ہے کیا لگتا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ سارا پیغام کیا ماشاء ماشاءاللہ کال چلائیے نگرانی شورا صاحب یہ جو سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اس سلسلے میں یہ ہمارے بزرگ آئے ہیں یہ جو جس طرح محنت کر رہے ہیں جس طرح ان کے جذبہ ہے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی جذبہ ہو اسی طرح ہم بھی نماز ہی برزگار بن جائیں اور نگرانی صاحب ہمارے لیے دُعا کر دیجیے گا تاکہ ہم بھی نماز پڑھیں تاکہ جو ہے جن کی طرف آگے بڑھیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ واقعی نماز تو بس اللہ کی نہیں پڑھتے وہ لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا لوگ کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا نہ غلط فہمی ہے آپ کی یہ نہ بولو میں نماز نہیں پڑھتا آپ کو نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے اللہ آپ نماز کیا چھوڑیں گے ڈرنے والی بات کی چوٹ کرنے والی بات کی اللہ کرے دل کو چوٹ لگے وہ کہتے نا کہ میں قرآن بھول گیا ہوں اور ابا منع کرتے جملہ مت بولو گے میں قرآن بھول گیا ہوں تم سے قرآن بھلا دیا گیا تم کیا قرآن بھولو گے تمہاری اوقات ہے کہ تم قرآن کو بولو تم نے قدر نہیں کی قرآن نے تم کو بلا دیا مرے قرآن کی آیتیں تم سے بلا دی گئی تو یہ نہیں یہ تو بہت بڑی میں آپ کو چوٹ کرنے والی بات کہہ رہا ہوں یار آسان ہو رہی ہے نماز کا وقت ہے میرے دل میں دماغ میں خیال ہی نہیں گزر کہ میں نماز پڑھوں مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں سیٹ سے اٹھوں نماز پڑھوں میں پلنگ سے اٹھوں نماز پڑھوں میں گھر سے نکلوں میں نماز پڑھوں نماز کا وقت آیا چلا گیا کوئی احساس ہی نہیں ہے اچھا ایک تو بندہ نماز نہیں پڑھ پا رہا مگر احساس باقی رہتا ہے کہ پڑھنی ہے پڑھنی پڑھنی ہے. لیکن ایک اسٹیج ایسا آتا ہے کہ نماز دیتی ہے نہ احساس رہتا ہے یعنی اتنا وہ مطلب کہ وہ اس کی ایک سے میں کیا وہ کلبی موت کی طرف جیسا کہ مائل ہو رہا تھا نا تو پھر وہ اچھا ان کو یہ باتیں بھی بعضوں کا اتنی وہ نہیں محسوس ہو رہی ہوتی کیونکہ ایسا اپنی موج لگی ہوئی ہے مستی لگی ہوئی ہے زندگی کا ایک اپنا رنگ ہے زندگی کا اپنا ڈھنگ ہے اور بعض لوگوں ایسے ہوتے کہ جن کو وہ چاروں طرح سے واہ ہو رہی ہوتی ہے اگر معاشرے میں آج بھی بے نمازیوں کے ساتھ کوئی صحیح مائنڈوں میں برتاؤ شروع ہو جانا یار بے نمازی ہے بیٹی نہیں دینی یار نہ بے نماز بیٹی نہیں دینی بے مطلب اگر ایسا کوئی قانون بن جائے میں ایسے ہی کہتے, کہتے کہتے کہہ رہا ہوں ایسا کوئی قانون بن جائے کہ بے نمازی کو نوکری نہیں ملے گی اب کیا کرو گے بے نمازی ہے نہ یار تو تم رب کی نعمتیں کھاتا ہے تو رب, کے تو, رب کے تو رب کا شکر ادا کرے رحمان نہیں پڑتا میرے پاس کام کرے گا تو تو کیا میرے ساتھ وفا کرے گا اس طرح کی کوئی چوٹے لگنی شروع ہو جائے تو اس لیے میں چوٹے لگا رہا ہوں باقی یہ میں کوئی رام حلال کے مسائل بیاں نہیں کرا آپ کے آگے چوٹ کر رہا اور شاید تو بے نمازی کو جھٹکا لگ جائے میں اتنا خراب ہو؟ آتے ہو ہاں واقعی خراب اگر بے نمازی بھی خراب نہیں ہے نا تو معاشرے میں خراب ہے کون بے نمازی بھی گناگر نہیں ہے تو معاشرے میں گناگر ہوگا ڈھونڈنے کے لیے بیٹھو گے کیا بے نمازی کے سنگھ نکل آتے کہ نماز نہیں پڑے گا تو سنگھ نکل آئیں گے اور اگر یہ ہو کہیں کہ پڑے گا منہ ہو جائے گا فجر کی نماز نہیں پڑی تو ادھر سے کوئی کالا نشان نکل آئے گا زور نہیں پڑی تو کوئی مطلب ادھر سے یہ مطلب یوں ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو پھر یہ اللہ نے کتنا بڑا ہم پر کرم کیا ہوا ہے اس کی تو نعمت ہے نعمت ہے ایک بزرگ فرماتے کر گناہ میں بدبو ہوتی نا تو میرے قریب کوئی نہ بیٹھتا یار گناہ میں بدبو تو ہوتی ہے جیسے قیمت میں بدبو ہوتی ہے لیکن یوں کہ اگر گناہ کی وجہ سے بدن سے بدبو نکل رہی ہوتی تو ہمارے قریب کوئی نہ بیٹھ پاتا وہ راجز ہی ہے ان کی تو اللہ نصیب کرے کہ ہم مطلب کہ نمازی بن جائیں پرہزگار بن جائیں اور مطلب کہ یہ اللہ نصیب دیکھو مدنی یہ کا نام آصف بھائی آصف بھائی آپ اثر دو گھنٹے لگتے آپ کو اجتماع میں پہنچنے میں جیسے گرمی <سؤال> نہیں محجد اپنے ہفتہ وار اجتماع ہفتہ وار اجتماع میں کتنی دیر لگتی ہے آپ کو آنے میں دو, دو گھنٹے لگ جاتے ہیں <سؤال> ہفتہ وار اجتماع میں آنے میں آصف بھائی کو دو گھنٹے لگتے ہیں دو گھنٹے جی اور بار گلی پیچھے محلے کے اندر ہم ہمارا فیضان مدینہ یا ہفتہ وار اجتماع کے اللہ اطرا میں سمے رہ رہے ہوتے مگر وہ نہیں آ پاتے جذبہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا لے آ رہے ہیں یہ چل رہے ہیں رائے خدا میں اور ویسا کچھ ہوتا ہے کا جو طبقہ ہے کسی ایک فردے واحد کے لیے تو ہم کو جسم تو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے لیکن اس طرح کا کچلا ہوا طبقہ جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کو مقام و مرتبہ عطا فرمائے تو کیسا لگے میں میرے کو بھول نہیں جانا یار مجھے بھولنا نہیں قیامت کے روز ہمارے عموماً مشہور لوگوں کی وابا ہوتی ہے اور اللہ کے حضور کون مقبول ہے ہم نہیں جانتے کون چلائیے محمد توصیف رضا تاریخ ملائیشیا سے کر رہا ہوں مدنی چینل کا سلسلہ فضانے کے لیے قرباں اسپیشل اور ماشاءاللہ اس میں اسپیشل اسلام بھائی ہمارے ان کی آمد مرحبا اور عبدالرحیم بھائی جو ہمارے یہاں تشریف فرما ہیں نگرانی شورا سے عرض تھی کہ آپ ان سے ایک سوال کر لیں کہ یہ ہر وقت ان کو چونکہ میں نے بھی فیضان مدینہ میں ان کی کئی بار زیارت کی ہے جب آنا ہوتا تھا باب الدینہ کراچی میں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہر وقت رہتی ہے ابھی بھی سلسلے میں مسلسل دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا چہرے پہ مسکراہٹ ہی ہے تو ان سے کچھ اس کا نسخہ معلوم کر لیا جائے کہ یہ نسخہ کیا ہے کہ چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہے عبد الرحیم بھائی, بھائی پوچھو ہاں ہر وقت آپ مسکراتے رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے مسکراتے رہتے ہیں ہر وقت آہ آہ آہ آہ آہ اس کا جواب بھی مسکراہٹی ہے وجہ بھی ہے سرکار کی دنیا کی جھنجٹ زمانے کا ہے گم ہے گیارہ بج کے چھبیس منٹ پہ تو جواب دیا اتنا پیارا کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاری اٹلی کے شہر بریشیا سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں بہت ہی پیارا اور ایک مدنی چینل کا ایک انوکھا سلسلہ ہے میں داخت اسلامیہ سے الحمدللہ للہ تقریباً آٹھ سال سے منسلک ہوں بعض چیزوں کی وجہ سے میں داخلہ اسلامی کے مدنی کاموں سے کافی سستی آ گئی تھی ابھی سلسلہ دیکھا اسلام بھائیوں کو دیکھا تو ایک جذبہ ایک شوق پھر سے وہ پیدا ہو گیا تو حاجی صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکوں اللہ, آمین آمین اللہ کریم ہم سب کو مدنی کاموں کے لیے قبول فرمائے دنیا میں جہاں کہیں بھی دعوت اسلامی والے دیکھو سن رہے ہیں مدنی کام کرے بغیر مس سویا کریں کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کے لیے وقت ضرور بھی ضرور دیا کریں ہمارے مشتاق بھائی سے ہماری ملاقات ہوئی غلام شبیر بھائی کی تو کیسا لگا آپ کو غلام شبیر بھائی مشتاق مشتاق میری ملاقات ہوئی نا تو یہ دو 2009 نو میں ایلبن اپنے بھائی کے ساتھ آئے تھے مدی مذاکرات سندر دامد برکات ملا لیا اس میں انہوں نے باپا سے عرض کیا کہ پاپا آپ دو فرما دے میرا بھائی اپنے پاؤں سے کھلا نہیں ہو پا رہا دونوں بازوں سے پکڑا اور یہ بیلنس نہیں کر پا تو نے الحمد ان کی حوصلہ فضائی بھی فرمائی اور دعا بھی کی یہ پہلا موقع تھا اس کے بعد وقت و فقتاً ان سے میری ملاقات رہی جب کبھی آتے تھے یہاں پہ جانے دینا تو کیونکہ میرا ذن نہیں تھا اس طرح زیادہ کہ یہ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں لیکن جب مجھے دیکھ لیتے تھے تو آواز دیتے تھے مجھے آواز کس انداز میں دیتے تو سمجھ نہیں آتی تھی جب مرغے دیکھتے ہیں ان کو مشتاق بھائی کو تو ہاتھ سے پھر اشارہ کرتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا سا جیسے نفسیاتی طور پہ ایک فطرت میں شامل ہے کہ بندہ ایسے کو نظر انداز کرتا ہے تو میں کہ یہ کوئی اور مجھے پکڑ کے بیٹھ نہ جائے یا کوئی اور اس طرح کی ترکیب تو میں بھی تھوڑا سا اگنور کرتا تھا اس کو تو ایک دن میں نے ایسے ہی ٹائم نکالا اور میں نے اس کے پاس گیا مسافر کیا تھا میں نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لیا نا تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوا کہ یہ اس کا انداز میں گرم سے مجھے, مجھے مل رہا ہے تو میں اس کو نظر انداز کروں تو بڑا عجیب سا فیل ہوا مجھے تو میں اس کے پاس بیٹھ گیا تو مجھے کہتا ہے چائے پئیں گے اپنے انداز میں بولا میری سمجھ نہیں لگی میں دو تین دفعہ اس تو پوچھا میں نے کیا چائے ضرور پیوں گا لیکن پیسے نہ دوں گا بولا میں نہیں پیوں گا پیسے نہ دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے چائے آپ لا دیں میں چلا جاتا ہوں میں رکوں گا نہیں یہاں پہ کہتا ٹھیک ہے پھر آپ پیسے دے دے یوں اس طرح کر کے میں نے ان کو چائے ان کے ساتھ پینے کی سازت حاصل کی اور بیٹھ گیا اب مجھے کہتا ہے فون نمبر دے دیں میں نے فون ہے کہتا ہاں میرے پاس ہے اس نے جیب سے نکالا فون اور میں پھر سوچنا پڑ گیا اس کو دے دیا تو یہ بار بار مجھے میسج کرے یا کال کرے وہ آواز ان کی مجھے فون پہ سمجھ نہیں آئے گی تو میں ان کو کیا رسپانس دوں گا اس کی بات سمجھوں گا تو میں نے دے دیا کسی نے اس طریقے دے دیا بڑا سب کر کے اس کو نا کہ یہ ڈسٹرب کرے گا یا اس طرح کر کے معاملات ہوں گے نمبر لینے کے بعد یہ اس کے بعد دو تین دفعہ میری ملاقات ہوئی میسیج اس نے مجھے کیا کہ مجھے موافظ کر دیں میں نے ریپلائی نہیں دیا اس کو پتہ نہیں کہ پڑھ پائے گا نہیں پڑھ پائے گا کسی نے نمبر میسج لکھ کے دیا اس کو پھر اس کا میسج آ گیا مجھے معاف کر دے پھر میں کوئی آٹھ دس کنٹینیو میسج آ گیا اب میں نے کیا اس کو ریپلائی دیتا ہوں یہ نہ کوئی ناراض ہو جائے مجھ سے میں نے رپلائی دیا کہ میں نے آپ کو معاف کیا آپ بھی مجھے معاف کروائی اور دوبارہ یہ میسج نہیں کرنا مجھے معاف کر دے ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا تو اس نے پھر کال کی مجھے شبیر بھائی آپ ناراض نہیں ہونا اچھا سے مجھے ناراض نہیں ہونا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ پتہ نہیں اس وقت اس کی کیا کیفیت ہے کہ یہ میں اس کو کال کرتا ہوں میسی کرتا ہوں یہ مجھے ریپلائی دیتا اگر یہ ناراض ہو گیا تو یہ کال بھی کرنا چھوڑ دے گا اور جواب بھی نہیں دے گا مجھے میسی بھی نہیں کروں گا تو پھر میں کس سے رابطہ کروں گا تو میں نے اس کو پھر اس کے ہر میسیج کا جواب اور کال دینی کال کرنی شروع کر دی جب یہ کال کرے تو میں اس کو رپلائی دیتا اس طرح وقت اس کے ساتھ لگ گیا اور پھر ہفتہ وار اجتماع میں کے مذاکرے میں یہ اس کی شرکت رہی اس طرح کر کے ان سے پھر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یہ دیکھتے مشتاق محمد مشتاق عطاری یہ دو ہزار نو میں ایک مددی مذاکرے میں شرکت کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے فیضان خصوص اسلام بھائیوں کے ساتھ باپا کا مددی مذاکرہ تھا اس مددی مذاکرے میں ان کے بھائی نے باپا سے عرض کی کہ باپا اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے کیونکہ یہ اپنے پاؤں پہ اس وقت بھی صحیح طرح کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے ان بیلنس میں نے اس وقت ان کو ٹائم دیکھا تھا اس کے بعد پھر مختلف سلسلوں میں ان کی شرکت رہتی تھی کیا نام ہے آپ کا دوسری دو سے ہزار چھ سے آپ ہفتے میں کتنی دفعہ جاتے ہیں سجانے بینا ایک دن جمعرات وہ کس لیے جی ہفتہ اجتماع میں شرکت کے لیے جی ماشاء دوسری دفعہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی خاص بات کیا ہوتی ہے اب میری اللہ سنت کا دیدار ہوتا ہے ماشاء اللہ نکلا نا شورہ کی بالگر میں کوئی اب کرنا چاہیں گے آپ جی وہاں پر مدنی کاموں کی بہت ضرورت ہے جی مدنی کاموں کی ضرورت پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو عید کے دوسرے دن جو نگرانی شورا سلسلہ فرمان ہے آپ اس سرو کے ساتھ اس میں آپ کو بھی شرکت کرنے کی دعوت تھی آپ تشریف لائیں گے وہاں پر پر میں اس کی وجہ کیا ہے آپ اور آپ کی ساری فیملی اطالاب عید کے لیے جا رہے ہیں تو آپ ان کو بول دیں کہ میں عید ازت کر لوں گا ادھر بھی مدنی کاموں کی ضرورت ہے آپ کیا کریں گے وہاں پر جا کر اسلام بھائی تو قربانی کی کھانے کریں گے میں بھی قربانی کی کھانے کٹھی کریں گے آپ کیسے کریں گے موبائل موبائل فون کن کو ابھی بلکہ آپ نے ابھی سے بول دیے کہ عید کی عید کے موقع پہ جو قربانی کے جانور سبھی ان کی خاص جو ہے داد دیجیے گا آپ نے بول دیا کس کس کو بولا اپنے عزیزوں کو ماموں کو رشتہ داروں کو آپ نے کن سے جی آپ نے پلیز پلیز ادے اچھا آپ کو مدری مقصد یاد ہے سنائیے برسات ہو برسات ہو کبھی امیر سے ملاقات کی آپ نے بلکہ بہت شوق ہے جی ابھی آپ کے دل میں ملاقات مشید تارا سیدیا تارا باپا سو ملاقات کریں گے اچھا باپا کی بارگاہ میں کوئی عرض کر دو دی ارز دی ارز دی دی دی دی مجھے دی اپنا بنانے یا مرشد دی چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی تار کا یا رب بنا دے با وفاد سرکار کا یار تو دوسرا بھائی آپ رو پڑے دوسرا پیکج بھی ساتھ چلا کیا ہو گیا بھائی دیکھیں آپ الحمدللہ رب العالمین دنیا میں ایسے بھی ہے جو چل بھی نہیں سک رہے وہ ان سے بولا بھی نہیں جا رہا ہے وہ بھی اس پر بھی قلم اللہ اللہ اللہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ سلسلے کو یہ دیکھ رہے ہوں ہمارے مشتاق مشتاق بھائی کھالے کتنی جمع ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندرستی دے آپ کے عشق مرشد میں اور برکت بہت محبت بہت محبت بہت محبت میں اچھا خصوصی میں بھی آئیں گے آگے بھی آئیں گے پھر ان کا اپنا ایک انداز ہے ماشاء اللہ ان کی مزید تفصیل بھی جو انہوں نے بتائی ہے وہ جو ہے کس طرح فیضان مند میں ہیں میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ تو فیضان مدینہ کے قریب ہی رہتے گئی تو اس نے بتایا کہ میں جو رقشے بدل بدل کر وہ بھی چلوا دیں ساتھ میں ہاں دکھائیں دکھائیں یہ فیدان مدینہ ان کا آنے کا یہ تو کہہ رہے جو ہفتہ و اجتماع میں نہیں آتے نا ان کے لیے تو اس میں سمجھے کہ عبرت ہی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت تندرستی موٹر سائیکل بلکہ آنے جانے کی کئی سہولتیں دی ہیں مگر آپ سے فیدان مدینہ کے اگر قدم نہیں اٹھتا دیکھیں ہمارے مشتاق قطاری کس طرح فیضان مدینہ کی طرح بڑھتے ہیں سلسلوں میں ان کی شرکت رہتی تھی بھائی کے ساتھ آتے تھے یا کسی اور عزیز کے ساتھ کبھی ہفتہ وار میں کبھی مدنی مذاکرہ میں مجھے دیکھ کر یہ آواز دیتے تھے نا اپنے ایک انداز میں نام تو میری سمجھ میں نہیں آتا تھا لیکن جب یہ آواز دیتے تھے تو ان کی آواز کی طرف میری توجہ جاتی تو یہ دور سے اشارہ کرتے ہاتھ سے تو ان کے پاس حاضر ہوتا ہے اور جا کر ان سے نصافہ کرتا وقت نف وقت ان سے پھر اس طرح ملاقات ہوتی رہی کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اطارآباد میں رہتا ہوں جب اطارآباد بتایا تو میں نے ایک دم تھوڑا سا محسوس کیا کہ یہ تو تندینی اصلاحات دا کی جو اصطلاحات ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ اطاراب میں رہتے ہیں تو ادھر کراچی میں کس کے پاس رہتے ہیں کراچی میں اکثر لوگ جاتے ہیں آپ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بابر مدینہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کراچی میں رہتے ہیں زیادہ تر وقت ادھر ادارتے ہیں انہوں نے کہا کہ کراچی نہیں بابلدینا میں تو میرے ذہن میں سوال آیا کہ میں ان سے پوچھوں کہ ان کو اور بھی اصلاحات معلوم ہے تو انہوں نے جو ارشاد فرمایا آپ وہ ملازہ فرمائے کراچی کو کیا کہتے ہیں اور جیکباباد کو اور ملتان کو کیا کہتے ہیں لاہور کا پتہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں <laughs> مرکز الاشاء اللہ فیصلہ باد سردار آباد جب انہوں نے یہ مجھے شہروں کے نام بتائے نا تو ان کو مزید میں نے تھوڑا ٹچ کیا کہ کیا آپ کو اراکین شورا کے نام یاد ہے کچھ تو میں اور حیران ہوا کہ ماشاءاللہ تنظیمی طور پہ بھی ان کو اس چیز کی سمجھ بوجھ ہے اس شورا کے نگران کونے جی ہادی محمد عمران اتاری اس کے علاوہ اور اراکین شرا کے نام آپ کو معلوم ہے شرا ایمان باز ام میں امی ہادی امین جی ابھی ہاجی عبد الحبیب جی ہادی زمزم جی رضا اتاری جی اللہ تعالیٰ جی اور مفتی فاروق جی رحمت اللہ تعالیٰ مرحوم شورا کیا نام ہے ان کا حجی محمد مشتاق ہوم نگرانی شروع ان کو بھی جانتے ہیں ماشاء اللہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ بابر دینا کراچی میں جس علاقے سے یہ فیضانے میں دینا شرکت کے لیے آتے ہیں ہفتہ اور اجتماع میں مدد مذاکرے میں اپنے گھر سے لے کر فیضانے میں دینا تک اس کو تین چینچی چینج کر کے آنا پڑتا ہے پہلی چنچی پکڑتے ہیں یہ جوہر موڑ پہ اترتے ہیں دوسری چنچی پکڑتے ہیں جوہر موڑ سے نیپا چورنگی جاتے ہیں تیسری چنچی پکڑتے ہیں نیپا چورنگی سے یہ فیضانے نہ آتے ہیں تو اتنی مشقت برداشت کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں ان کی ایک اور میں خاص بات ارج کروں تو جب ان کے قریب سے گزرے نا تو انہوں نے جیب کے اندر ایک موبائل رکھا ہوتا ہے اس موبائل کے اندر اکثر ان کے قریب سے گزرتے ہوئے نات شریف کی آواز آتی ہے یہ اپنا وقت ناد شریف سننے میں سرچ کرتے ہیں ایک دفعہ میں نے آپ اکثر نعت کے لیے سنتے یقیناً آپ کو بہت ساری نعتیں بھی یاد ہوں گی کوئی ایک ایسی نعت جو آپ کو یاد ہو وہ آپ مجھے سنانا پسند کریں گے ملازم فرمائی سے ان آپ کو اور مزہ گا اچھا آپ غازی مشتاقی کو نعت یاد ہے جی سنائے کی دنیا یہ عبرت کی ہے تماشا نہیں کیا ہے آپ دعا کے وقت اگر ان کو دیکھیں نا کہ جب ہفتہ اور اسماع میں شرکت کرتے ہیں اور دعا کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ایک عجیب سی ان کی کیفیت ہوتی ہے اور ایسی دقت انگیز کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھنے والا خود بے ساکتا ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں سے بھی جاری ہو جائے ایسی ان کی کیفیت بن جاتی ہے اچھا جہاں بہت سی چیزیں آپ نے ان کی ملازمت فرمائی وہاں پر ایک بات انتہائی دلچسپ اور انتہائی یعنی کہ بہت ہی اٹریکٹو بات تھی ان کی جب یہاں سے جانے لگے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں یہاں کراچی سے بات جاؤں گا تو مجھے یہ بتائیے کہ وہاں جا کر میں نماز مکمل پڑھوں گا یا کثر پڑھوں گا ان کا یہ سوال کرنا میرے لیے بہت ہی یعنی عجیب بات تھی آپ کو یہ سن کے اور بھی خوشی ہوگی کہ ان سے میں نے معلوم کیا کہ آپ کہ دل میں کبھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں مدینہ کی حاضری دوں میں بھی مدینے جاؤں بڑی خوشی سے مجھے بتایا کہ میں دو دفعہ عمرہ کر چکا ہوں تو میں نے ان سے معلوم کیا کہ آپ نے دو دفعہ عمرہ کی سعادت حاصل کی پہلی دفعہ آپ کی جب نظر پڑی تو آپ کی کیا کیفیت تھی انہوں نے بتاتے ہوئے مجھے کچھ یوں اظہار کیا اس چیز کا آپ ملازہ فرمائیں جب پہلی دفعہ بمرے خطرے پہ نظر پڑی آپ کی کیا کیفیت اور ساتھ میں بیان نہیں کر سکے مجھے مدینے کی دو میرا خیال ہے ہمارا آج کا یہ سلسلہ اگر دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہ ہمارے اسلامی بھائی جو مدنی کاموں سے دور ہیں مدنی کاموں میں سستیاں کرتے ہیں اجتماعات میں غیر حاضرے دیتے ہیں مختلف مدنی کام شعبے میں نہیں جاتے تھک کا گھر پر بیٹھ جاتے ہیں کوئی بھی وجہ بنتی ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے آج آپ کی دعوت اسلامی کو نہ صرف سرمائی کی بلکہ آپ کی اپنی حاجت ہے کب نہیں تھی دعوت اسلامی کو اسلامی بھائیوں کی حاجت کوئی بھی وجہ ہوتی ہو ان وجوہات پر غور کرنے توجہ کرنے کے بجائے یہ دیکھیے کہ اسلام اور دین کو آپ کے وقت کی حاجت ہے یا نہیں ہے اور اس سے خود ہماری حاجت وابستہ ہیں یا نہیں ہے ہمت کریں وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں اجتماعات میں آئیں مدنی مذاکروں میں آئیں مدنی قافلوں میں سفر کریں اور نماز پانچوں نماز باجماعت مسجد میں تقبیر اولا کے ساتھ ادا کریں اللہ نے آپ کو دیکھنے کی بولنے کی چلنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت عطا کی ہیں اسے اسلام دین کے لیے استعمال کریں قول چلائیے السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد اکاڑا کر رہا ہوں ماشاء بہت ہی پیارا سپیشل ہے ماشاء یہ دیکھ کر دل باب مدینہ ہو گیا دعوت اسلامی واقعی ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اس میں ماشاء اللہ معذور اسلامی بھائی نابینا اسلام بھائی اور بھی دیگر بھائیوں کی اصلاح کر رہی ہے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے دل باغ مدینہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برقیاں تھا فرمائے آمین کال چلائیے نگرانی شراعت سے عرض ہے کہ میری والدہ کے لیے خاص دعا کریں اللہ پاک ان کو صحت دے اور خاص عبد الرحم بھائی سے میرے لیے یعنی کہ دعا کی درخواست ہے کہ اللہ پاک میری والدہ کو صحت دے اور عبدالرحم بھائی کو میرا سلام دے کیونکہ وہ میرا پرانا دوست ہے کیونکہ ہم ایک ساتھ نوری عظمی میں کام کرتے تھے میں نے خود نوری اعظم میں وہاں پہ مدرسی کا سرا انجام دیا ہے وہاں مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا ڈیڑھ سال سے جان محمد حسینی ہرام کراچی ہم ان کو کہیں کہ والدہ کے لیے دعا کریں صحت کی عبد الرحیم بھائی آپ کے پرانے ساتھی کا فون تھا کہتے ہیں کہ دعا کریں ان کی وہاں کے لیے آپ کے ایک پرانے رفیق جو وہاں پر ڈوریہ رسیہ میں تھے ان کی والدہ بیمار ہے انہوں نے فون کیا ہے کہ آپ ان کی والدہ کی صحت کے لیے دعا فرمائیں آپ دعا فرمائیں اللہ تبقی سب کے لیے دعا کر دیں سب کے لیے سب کے لیے بندی چینل پر جو ناظرین ہیں آشکا رسول سب کے لیے دعا کر دیں یاد رہ سب بے غفور رحمت میری بے زبانیاں ہیں نہ فوا کے ڈھنگ جانو نہ مجھے پکارا ہے نہیں نا یہ وہ شعر دوم عزتی راب مجھ کو جو خیال یار آئے میرے دل میں چین آئے تو اسے کرا رہے یا سلسلہ دیکھتے ہوئے یہ معذور اسلامی بھائی بلائنڈ اسلامی بھائیوں کو دیکھ کر اس قدر جذبہ ملا ہے اس قدر روحانیت ملی ہے دعوت اسلامی نے اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کے فیضان سے کس طرح کے ماشاء اللہ طبقے میں جو وہ کام کیا اور کوئی طبقہ محروم رہا نہیں ہے الحمدللہ امیر اہل سنت کے فیضان سے الحمدللہ مدنی چینل کہ آج دیکھ کے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ مدنی چینل سے پہ معذور لوگوں کی بھی آمد ہوتی ہے یہاں پر کسی قسم کی ایسا سلسلہ نہیں ہوتا کہ خاص لوگ ہی آتے ہیں عوام نہیں آتی بلکہ عوام خاص کے لیے مدنی چینل کھلا ہوا اور انہیں لوگوں کے جذبات کو دیکھ کر اس قدر مجھے جذبہ ملا ہے میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ازر وجل کبھی بھی لاؤت اسلامی کا دور نہیں ہٹوں گا اور نہ اولاد کو ہٹنے دوں گا بلکہ تینوں بیٹے ہیں تینوں کو انشاءاللہ اللہ کاری وجل قرآن اور مدنی عالم دین بناؤں گا انشاءاللہ شاء اور خود نیت کرتا ہوں انشاء اللہ بارہ ماہ سفر کرنے کی ان شاء اللہ میرے لیے دعا فرما دیں میرا ایک بیٹا بیمار ہے حاجی صاحب اللہ تعالیٰ اس کو صحت و عافیت دے تو صحیح, صحیح تھا بس ہمارے ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا نیچے والا حصہ پیرا لگتا جزاک اللہ اللہ کریم پیار حبی کے خطے میں آپ کے اولاد کو صحت و تندرستی دے اور آپ کی اچھی اچھی نیتوں پر آپ کو استقامت دے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا آنے جانے میں رہنے پڑھنے میں ایک طبقہ ہے آپ براہ راست ہیں جو ایک احتیاطی پہلو کے ساتھ آپ کلام کر سکتے ہیں ان شاء ایک طبقہ ہے جو غربت کی وجہ سے کہتا نہیں یار نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا نہیں پڑھتا ان کو کہنا پڑنے آئے یہ پرابلم تو ہوتا ہے کہ ہے پیدل چلنے میں زیادہ پیدل چلا یا نہیں جاتا مجھ سے تو اسلام بھائی ہیں ہمارے جامع المدینہ پڑتے ہیں تو میں ان کے گھر پہ پہنچ جاتا ہوں وہ بائک پہ بٹھا کے مجھے جامع المدینہ لے جاتے ہیں پھر واپس بھی لے جاتے ہیں لیکن اتنی پرابلم نہیں ہوتی کہ ہے نا سا وہ جامعہ جا نہیں سکوں میں جامع المدینہ جامعۃ المدینہ جا نہیں سکوں اتنی پرابلم نہیں ہوتی مطلب شروع شروع میں دل لگ گئے آپ کا پڑھائی میں جی جی پڑھائی میں تو بنانے کے طور پر تو اسلامی بھائی آتے پڑھتے چلے جاتے ہیں ابھی اولا میں کئی طلبا کرام اولا میں داخلہ انہوں نے لیا ہوگا اس شوال المکرم میں کئیوں کے دلچاٹ ہو رہے ہوں گے چھوڑنے کا دل ہو رہا ہوگا کچھ اسلام میں ہوتے ہیں کہ پڑھائی کو تھوڑا مشکل سمجھتے ہیں وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا بھی دل ہے اکثر ہٹ گیا تھا پڑھائی تھی میں گھر میں آ تھا اچھا تو کچھ اسلامی بھائی تھے تو آئے ہمارے گھر پر بابو شریف میں وہ آئے ہمارے گھر پر مجھے نا بلایا باہر وہ اسلامی بھائی کے ہوٹل پہ لے گئے انہوں نے سمجھایا مجھے, مجھے انفادی کوشش کیا کوشش کریے پھر اس کے بعد وہ جامع المدنی میں دوبارہ مجھے لے گئے تھے یہ ایک پیارا مدنی, مدنی پھول ہمارے اسلامی بھائی نے ہمیں دیا میرے وہ اسلامی بھائی جن کے علاقوں میں جامع المدینہ قائم ہے اور وہاں دیکھیں کہ طلبہ کرام اگر گھر چلے گئے اور انہیں کسی خاص عذر کی وجہ سے جامع المدینہ سے فارغ نہیں کیا گیا تو مہربانی کرے ان کے گھر چلے جائیں اور جا کر ان سے بات کریں کیا تکلیف ہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جانا کچھ ایسی صورت بنا دے کہ یہ پھر سے جامع المدینہ میں پڑھنے آ جائیں اور آپ کا ایک گھنٹا کم و بیش دینا اسے کو بہت بڑے عالم و مفتی بنانے تک لے جائے آپ کی تھوڑی سی کوشش اساتذہ کرام ناظمین ذمہ داران کوشش کریں کوئی گھر نہ بیٹھ جائے کال چلائیے لائیو کال پر جی حاجی حاجی امین, امین نات ہمارے یہ براہ راست کال پر ہے جی آجی امین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی صاحب یہ خصوصی سلسلہ دیکھ کر دل باب بندینہ مدینہ مدینہ ہو گیا اس کا جر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ٹیم کو اور دعوت اسلامی کو ڈھیروس برکت عطا فرمائے ایسے اسلامی بھائیوں کی عموماً جو جوئی کرنے والے بہت کم اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور ان کو سہارا دینے والے بھی بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ اس معاملے میں باؤں کے حساب سے میرے ساتھ بھی معذوری کا سلسلہ ہے جی آمین بھائی مجھے معلوم ہے کہ جو اسلام بھائی بڑھ مجھ سے ملتے ہیں میری دل جوئی جو ہوتی ہے جو میرا دل خوش ہوتا ہے اور جو میرا دل اتنا بھرا ہو جاتا ہے میں اس کی کیا ہے بتاؤں کہ ایسے اسلام بھائیوں کو ایسے اسلام بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوتی ہے جو ان کی دل چوری کرے اور ان کا ہاتھ پر آئے اور حقیقت میں ان لوگوں کی ان اسلام بھائیوں کی بات سن کر دل تو ایسا ہو رہا ہے کہ میرے, میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ان سب کو مزی میں چڑھی حاضر حاضری کرواتا اور ان سب کو مزید پاپتی سفر کے لیے روانہ کرتا مگر کہا, کہا کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مدینے کا سبب بھی ادا فرما دیں اور میری آپ کی بارہ میں عرض ہے کہ یہ امیر اہل سنت کی ملاقات کے مشتاق ہے ہو سکے تو ان تمام استمبائیوں کی امیر اہل سنت سے ملاقات بھی ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے اللہ رکھے سلامت رکھے ایک شعر سنا دے امین بھائی ٹیلی فون پر آئے تو بولا لو ہم غریب کو بولا یا سول بولا لو ہم غریب کو بولا لویا رسول اللہ اے رو ایک عرض یہ بھی ہے کہ یہ جو اسلام ہوتے ہیں نا جو صحیح سلامت اسلام ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں میری ہاتھ جوڑ کر رہے ہے کہ ایسے اسلم بھائیوں کے آگے سے اپنی سپیڈ میں اور اپنی فورتی میں نہ گزرا کریں ان کی بری دل آزاریاں ہو جاتی ہیں بلکہ اگر ایسے اسلم بھائی کہیں نظر آئے اپنی سپیڈ کو اپنی چال کو اپنے دوڑنے کو سلو کر دیں اور ہو سکے تو رک کر ان کو پوچھے کوئی میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ ان ایسوں کی دلجوئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم رنگ جائیں گے اور انشاءاللہ شاء قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اس کا انشاءاللہ اجر پائیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور ان تمام اسلام بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ہمت عطا فرمائے آمین اجاہ ہی نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بات کا ان کو زیادہ اندازہ ہوگا جی اس بات کا ان کو زیادہ اندازہ ہوگا جی کیونکہ یہ خود بھی جی ہاں یہی اظہار کیا امین بھائی نے جی کہ چونکہ جی میں خود, اے خود اے میرے ساتھ یہ ایک معذوری والا معاملہ ہے لوگ کرتے ہیں اچھا ایسا ہوتا ہے جیسے امین بھائی لا, امین بھی بھی بھی بھائی ہمارے نات خان آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ذاتی طور پر جو ہے نا ایک خوش مزاج شخصیت ہے حشات بدشاش رہتے اللہ ان کو دنیا میں بھی ہستہ کھیلتا رکھے آخرت میں بھی ان کو ہنستا کھیلتا رکھے ان کے آلولاد پر اللہ تعالی رحمت کی نظر پر ہمارے بہت پرانے بہت پرانے بہت ہی پرانے, پرانے, پرانے اسلامی بھائی ہیں اللہ تعالی ان کو تندرست ہی دے صحت دے آمین تو اب یہ نا ایک خوش طبعی اب یہ ایک شخص خوش طبعی کر رہا ہے آپ سے اسی مذاق میں ہے اب دیکھنے والا ڈائریک جو مزاح کا جواب مزاح سے دینا ہے مثال کے طور پر مذاق کا جواب مذاق اب اگلا مذاق آپ کے کسی اور میٹر پر کر رہا ہے لیکن بعد وقت مذاق ان کے اس معذوری پر لے جایا جاتا ہے اب اس کو مطلب ایسا وہ کسیانی بلی خمان وہ کسانی ہنسی ہنسے گا وہ کیا کرے گا لیکن اس طرح کیا انداز ہونا نہیں چاہیے ہاں مطلب دل کو لگتی ہے باتیں اور بس اللہ ہمیں احساس نصیب کرے بات ہے ساری احساس کی اگر صحیح معنیوں میں احساس نصیب ہو جائے تو یہ لوگ ہمارے ساتھ کھلے ملے رہیں گے ایسا شخص وہ ہوتا ہے کہ دکھ میں ہے جو جی میں ان کی طبیعت خوش خوشتبی کرنے والی ہے یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ مجھے یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ یہ بھی اس معاشرے کے اس طبقے میں شامل ہیں ہمارے امینات خان اور ہمارے جیسے آری بھائی یہ جتنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ان میں ایک تعداد ہمارے ساتھ اس طبقے میں شامل ہے جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری بنا کر خود کو گھر پہ نہیں بٹھا دیا ہے یہ اپنی محنت کرتے ہیں ہمارے یہ جو عبدالرحیم بھائی ہیں یہ مسجد میں خدمت کرتے مسجد کی صفائی کرتے ہیں اور جب ان کے مسجد والے کہتے ہیں جب یہ چھٹی کرتے ہیں نا تو ان کے حصے کا کام کئی لوگ مل کر کرتے ہیں خود اکیلا اتنا کام کرتے ہیں مسجد کا صفائی خدمت وغیرہ یعنی اپنے لیے بھی اس کے حلال کا بندوبست کرتے ہیں اور مانگ کر گزارا نہیں کرتے یہ دعوت اسلامی کا بہترین سبق ہے دعوت اسلامی ہمارے مزاجوں میں خودداری پیدا کرتی ہے خودداری اور جو مطلب پیسوں کے چکر میں نا حرام دیکھتے ہیں نا حلال دیکھتے ہیں ان کے لیے تو آج کے سلسلے میں بڑا سبق و بڑا درس ہے کہ جناب یہ پیسہ تو پیسہ آنا چاہیے حرام سے آتا ہے الٹے سیدھے طریقے وضا کر کر آتا ہے اور مطلب اللہ کی کئی دیوی ایسی نعمتیں ہوتی ہیں کہ جن کا بیچنا درست نہیں ہے میں کھل کر کیا بولوں لیکن پیسہ کمانے کے لیے بندہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اقلی سلی مت فرمائی کال چلائیے سلسلے کا وقت تو خیر ختم ہو چکا ہے میرے اپنے دانست میں جو تھا میرے ذہن میں لیکن مجھے بتایا کہ کولز بہت ہیں تو اگر کچھ چند سلیکٹ کورس جو آپ کو مزاج میں آتا تھوڑی بہت چلا دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے وہ سوچتے رہ جائے گا کاش ہمارے جذبات جو اونر ہو گئے ہوتے میں آپ کی دل جو ہی کی نیت کرتا ہوں جنہوں نے بھیجی ہیں تو جتنے چلاتے ہو سکتا ہے سب نہ چلا سکے تو دل چھوٹا مت کیجیے گا البتہ چلاتے رہے کوئی ایسی سمن پھول اگر اتہ بیان کرنا اور تو وہ بھی کر دیں گے ان شاء اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ السلام شرح کی میں ایک سگار گناہ گار کے تاثرات پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کا یہ سلسلہ الفاظ نہیں کس کو کی تعریف کی جائے اس سلسلے نے میری زندگی میں آج انقلاب برپا کر دی ہے اور آپ کے الفاظ بھی دل پر اثر کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے ایمان تازہ ہو رہے ہیں بس اللہ آپ, کو رکھیں آپ نے کم بولا لیکن بہت کچھ بول دیا بہت بہت شکریہ آپ کا جی جو سلسلہ لے کر آئے مدینہ مدینہ اور شجا تاری ان کا جو جذبہ دیکھ کر بس دل مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے تنظیمی ذمہ داری تھی چھوٹی سی دلّی ہلکی کی, کی, کی نمازوں میں جو ہے کبھی کبھی چھوٹ جایا کرتی تھی ان شاء اللہ کرتا ہوں یہ نماز پابندی سے انشاءاللہ پڑھوں گا انشاءاللہ شاء میں بھی سفر کروں گا اللہ تعالی ہمیں خوب خیر و برکت عطا فرمائے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو جو ہے اللہ تعالی انہیں بھی شفا عطا فرمائے ان کے سب کے ہماری مغفرت فرمائے کیسا کمال ہو گیا کہ آج یہ طبقہ کئیوں کی موٹیویشن کا ذریعہ بن رہا ہے <laughs> ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی दी دی ہے کہ یہ بیٹھ کر آج ہم گھر بیٹھوں کو مدری کام کرنے پر करने ادا کرنے پر ابھار رہے ہیں. ان کا وجود ان کی معاملات ابھار ہے یہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول کی بارکتیں فتی इनके اچھا ان کے گھر والوں کی طرف سے جو تأثرات ہے میں ان سب کو ارض کرتا ہوں کہ اتنی اچھی تحریک اتنا اچھا مدری ماحول ہے آپ سب کو بھی مدری کاموں میں اور دعوت اسلامی کے بالکل مدنی انداز میں رنگ جانا چاہیے اس میں بہت آفیت اور راحت انشاءاللہ شاء اللہ کو نصیب ہوگی یہ کال چلے گی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد نافذ سے میری میرا شورہ کی بارگاہ میں اور تمام بھائیوں کی بہت بہت عید مبارک ماشاء بہت ہی اسپیشل بہت ہی الگ قسم کا یہ پروگرام میں دیکھ رہا ہوں اور حقیقت تو یہی ہے کہ اصل ہمارے جو انسانی اضاء ہیں ان کا استعمال تو یہ اسلامی بھائی میرے جانتے ہم اچھے بھلے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالی کے کاموں میں اور جو دوسری جگہ دوسرے اسلامی کام ہمارے احکامات ہیں ان سے دور ہیں میں بہت مبارکباد دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے سب کے ہمیں بھی اپنے جسمانی اضاء کو دین کے خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کوامی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بتا رہے ہیں کہ کالز میں بڑی مطلب طویل میں یہ اس کروں گا جو میں سمجھ پایا ہے اسلام بھائی شاید کھل کر اور بھر بھر کر اپنے جذبات شاید ہم تک پہنچانے کی کوشش کر رہے لیکن ہمارا ایک اپنا ایک نظام ہے کہ ہم پہلے سنتے ہیں بات ایسی ہوتی ہیں جن میں نام بھی کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے وہ اظہار کر جاتے ہیں اسی چیزوں کا کہ ہم نام کاٹ دیں یہی بہتر ہے اور ہر بات اونر کرنے کی ہو جائے جی بھی ضروری ہے اس سے پہلے ہمارا ایک نظام بنا ہوا جب سے ہم اتنی چینل دیکھ رہے ہیں تو ہم کالز ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا ایک تفتیشی نظام ہے وہ کال تفتیش سے گزرتی ہے جہاں ایڈٹ کر رہی ایڈٹ کرتے ہیں پھر ہم اس کو اونر کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاء اللہ ہیں دو شیئر سنا ہے نا یار اس کے ہٹ کر یہ سلسلہ تھا تو ہٹ کر کلام ہو جائے گا آری بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں آری بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں مل کر پڑھیں گے ان شاء اللہ عری بھائی صلی سلے ران بھی ہیں ہمارے اسلم فیضو انہوں نے بڑے افسردگی اور رونے والے مناظر کے ساتھ کچھ امیجز کے, کے ساتھ اپنا پیغام بھیجا ہے مے اللہ ازل میک انٹ سچ دا دعوت اسلامی اسپریڈ throughout the world beautiful program what we will do without دعوت اسلامی Allah. بہت خوبصورت بات کی وی کانٹ ڈو اینی تھنگ دعوت اسلامی And inshallah, we can do many things in Dawud-Islami. Inshallah, subhanahu wa Ji. O jo na to kuch na ta. O jo na ho to kuch na ho. اللہ کو میں پڑھتے ہیں اچھا اچھا شاہد بھائی آپ بھی ناد پڑھتے ہیں چلے شاہد بھائی آپ ایک دو شعر سنائے سدھارتھ سے سدھارتھ سے تھے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک معذرت نہ پڑھیں پڑھے شاہد میں پڑھے مدین چلا میں چلا میں مدین چلا پھر کرم ہو گیا میں مدین چلا پھر کرم ہو گیا میں مدین چلا جو مٹا جو مٹا میں مدنی چلا جمتا جو مدا میں مدی ن چلا اے سجل ہج تم, تم بھی سم شو کم اے سجل ہج تم, تم بھی شم شوکم اے چاہیے اور کام ن چلا چاہیے اور کام کیا, کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا, کیا کرے گا ادھر کلام امیل سنت کے شعر ہے اس کلام امیر سنت کے شعر ہے پاؤں تھمتے اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں یہ شعر فل بدی لکھا گیا اسی وقت کلام کے دوران یہ شعر امیل سنت نے لکھا تھا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکڑاتا ہوا میں مدینے چلا لڑ کراتا ہوا کیا یہ نے کہا اے دے رضا سوچ تو کچھ ذرا میں درے شاید اپنے آصف بھائی آپ کو آتا ہے کلام ناچ پڑھتے ہیں آصف بھائی آپ ناچن مجھے در پہ پھر بلانا سنا دو گلزارے نبی سے آیا ہے بھولا مجھے در با پیغام دفا لائے نبی سے ویسے جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے ان سب کے لیے خوشخبری آ چکی ہے کا نبے لبے کہنے کی لگتا ہے باری آ گئی ہے حبیب جی کول چلائیے ماشاء اللہ ایسے لوگ بتایا جا رہا ہم لوگ تو بالکل سیٹ ہے لیکن ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ مجھے بڑا افسوس ہوا ہوا ان کو دیکھ کر تو آپ میرے حق میں بھی دعا کریں اور اولاد کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد ع فرمائے اچھا یہ ماشاء نماز کو لوگ ہمارے عاشقافی فیل کر رہے ہیں بہت اچھی یہ میرے لیے گڈ نیوز ہے کہ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں ہم ایک نماز کا طریقہ بتائیں ہمارے وہ ہمارے شجا بھائی کیسے نماز پڑھ رہے ہیں ذرا بتائیے شجا بھائی کی نماز کا طریقہ ہو سکے تو ایک سکرین پر ہمارے شاہد بھائی جو نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ بتائیں پھر ایک طرح ہمارے آصف بھائی نماز کے لیے جا رہے ہیں وہ بتائیں ہو سکتا ہے کہ ایک وقت کے اندر ایک اسکرین پر ان تینوں کا نماز پڑھنا اور ہمارے عارف بھائی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ بھی بتائیں جی جب بھی جو اطلاع کے اسلامک تھے نا مشتاق بھائی جن کو برج پہ چڑھتا ہوا دکھا رہے تھے یہ ایک چنچی چینج کرنے کے بعد دوسری چنچی پہ بیٹھنے لگے نا تو میں بھی ساتھ ساتھ بول دو یار چلو ٹھیک ہے چنچی وہ تو اس لک میں بیٹھنے سے پہلے مجھے کہا کہ زہر کا وقت ہو چکا ہے اور نماز میں نے ان کو کہا کہ ابھی تقریباً شہزانہ میں ڈیڑھ بجے نماز کا وقت ہے تو ابھی ہے بیس منٹ ہم پہنچ جائیں گے نزدیکی ہے تو اس نے بولا نہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹائم نکل جائے گا لہٰذا یہ قریبی مسجد ہے ہم نماز پڑھ لیں گے میں نے کہا یہ قریب مسجد تو نظر نہیں آ رہی کہہ رہے مجھے معلوم ہے واہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں یہاں پر شرجہ بھائی ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں جو دو ٹانگوں پر صحیح پر کھڑے ہو جاتے ہیں میں ان کے لیے خاص طور یہ منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح کھڑے نہیں رہ سکتے لیکن نماز پڑھ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو ٹانگیں ایسی عطا کی ہیں کہ جن پر آپ صحیح طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھیں اللہ کا شکر ادا کریں بلکہ ہر ایک کو نماز پڑھنی چاہیے عاقل کے بالغ پر نماز فرض ہے اور بھی نماز کی بہت ساری شرائط اور فرائض اور اس کے احکامات ہیں جو نماز کے احکام ہیں آپ دیکھ لیجیے اللہ یہ نماز کا جذبہ ایک نصیب ہو جائے اور ہمارے جیسے شاہد بھائی کے بارے میں ان کے بھائیوں نے بتایا کہ پانچوں نمازیں یہ مسجد میں ادا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ اور بالکل میں دیکھ رہا تھا ان کی منظر کو سیدھی سے اتر کر آ رہے ہیں یہ اور چپل پہن رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں مسجد کی طرف اور کوئی مل گیا مل گیا نام ملا نہ نا ملا اللہ تعالی نے انہیں حضرت عبداللہ ابن مختم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیضان میرا اس نے زن ہے یہ ان کا فیضان ہے کہ یہ ان کو آکار بڑی پیاری بادشاہ فرمائے دزان کی آواز سنتے ہو مسجد میں آ جاؤ اسی طرح انہیں کے لیے تھا غالباً تو یہ ہے تو جو آنکھ والے ہیں چل سکتے صحیح طور پر ان کو تو اللہ نے اسکوٹر دیئے ہے گاڑیاں دی ہے چلنے کی طاقت دیئے ہے پھر بھی مسجد کی طرف نہیں پڑھتے ہو آپ کا میرا بنے گا کیا میرے کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ پانچوں نمازیں مسجد میں جا کرتا کرتے ہیں یہ خود نہیں کہہ رہے ان کے بھائی کہہ رہے ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے آصف بھائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا سے ان کی آپ کے سامنے بینا ان کی جاتی رہی مگر ایک کیفیت ان کی ہے کہ یہ بھی مسجد چل کر جاتے ہیں اور ان کا ان کے بھائی اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے کہ جو مسجد کی طرف ان کو لے کے جاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں اس طرح سب کو چاہیے کہ اپنے جذبے کو ابھاریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کریں اسے آنکھیں دیے دیکھ سکتے ہیں کان دی سن سکتے ہیں دماغ دیا اچھا سو سکتے ہیں زبان صحیح بول سکتے ہیں ہر طرح سے بالکل ایک بہتری بہتری اللہ تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں نماز پڑھیں اگر نماز کی توفیق نہیں مل رہی اب بھی ابھی بس سدے میں گر جائیں یا اللہ تو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے میں جب تک جیوں مولا میری کبھی نماز نہ چھوٹے کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو نماز نہیں پڑھے بدبختی ہے محرومی ہے نماز نہیں فاروق اعظم ربی اللہ عنہ شہادت سے کچھ شہادت سے پہلے ایک بڑا مدنی پھول پیارا دے گئے اور یہ ارشاد فرما گئے کہ نماز کے بغیر انسان کس کام کا اللہ نماز نمازی نمازی بنا دے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معائنہ میں نمازی بنا دے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں نماز پڑھیں نماز پڑھیں اور نماز پڑھیں نماز نہ چھوٹے ان شاء اللہ ازل کال چلائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جانے عید قرما اسپیشل میں جو معذور اسلائی بھائیوں کو دیکھا بڑا دل خوش ہوا ہے کہ دعوت اسلامی غم زدوں کے ساتھ بھی ہے اور غم زدوں اور غمگین لوگوں کو زیادہ دکھاتی ہے کیونکہ خوشیوں والوں کو بھی اس سے ترغیب ملے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ راہ اسلامی کو خوب ترقی ترقیاں فرمائیں جزاک اللہ خیر کون چلائیے محمد ایو بطاری فتح جان سے ارض کر رہا ہوں یہ بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے ماشاءاللہ اور ہماری طرف سے نگران شُرا جو ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہی سلسلے اور سپیشلی آئی لو یو داود اسلامی آئی لو یو نگران شرا آئی لو یو پاپا جانی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرا کون چلائیے السلام علیکم وعلیکم السلام مرحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد رضوان قادری ہے میں پشاور سے بات کر رہا ہوں میرے نگرانی صورت سے سوال ہے کہ جس جو جتنے ہم شامی بھائی بیٹھے ہیں انہوں پنس صاحب کا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں حضرت صاحب سے ملاقات تو آپ کا ایک خصوصی پروگرام ہے تو ان خصوصی ان صاحب کی ایک ہی تمنا ہے کہ حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے تو آج ان کی یہ تمنا پوری ہو جانی چاہیے آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میرے اختیار میں جو ہوگا میں وہی وہ کر سکوں گا آج تو خیر ان کی تمنا پوری ہو یا نہ ہو میں اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت ہم اپنے فیدان مدینہ اسٹوڈیو میں ہیں اور میرے سنت فیضان مدینہ میں نہیں ہے تو مگر میں نے نیت کی ہے بلکہ سچی بات یہ کہ میں تو یہ نیت کی ہے کہ اس طرح جو بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور ان کے لیے بھی عرض کر دوں ایک میرا ہی رحمت پہ دعوی نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کول چلائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آسیب بتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں ماشاء اللہ زوال نگران شعبہ کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بہت ہی زیادہ یونیک ہے اور اس میں کافی ایسے مدی پھول ملے ہیں جس پر عمل کرنے کا ذہن بنتا ہے آخر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے عارف بھائی ہیں انہوں نے موبائل نہ رکھنے کی جو وجہ بتائی ہے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے حوصلہ افزائی کی عارف بھائی کی مگر اس پر ہمیں عمل بھی ملے اور ہم ایسا کوئی کام کریں کہ جس سے ہماری نماز میں رکاوٹ نہ ہو ذرا اس طرف دکھائیے میں انشاءاللہ یہ ان کو ارے بھائی کیوں اٹھا دیا اٹھا دیا آپ نے اللہ کے بندے یہ سو گئے تھے ہمارا تو مجھے شیر یاد آ رہا تھا دیکھ تو میازی ذرا سو گیا کیا دی لگ گئی آتا ہے ایک شیر آتا ہے دو رہی بھائی پڑھے چلو خود ہی بول رہا یہی بولنا ہے اسی پر ہماری ابتدا بھی یہی ہے ہماری انتہا بھی ہے یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ابتدا انہیں کے نام پر انتہا کوئی بات نہیں چلیے دہن میں رات ماروتے ایک شیر سنا دو کوئی بھی شیر ہاں چلو تھوڑی سی سنا اللہ ہو ہمارا پیارا ہمارا نام ہمارا بھی ہمارا بھی جون آئے ہمارا یہ بہت اچھا شعر یاد رکھا دیکھو گا جن آئے میرے دے دے دینے والا ہے سچا ہمارا نئے ددا ہمارا بھی کون دے بج کے چھبیس منٹ ہوئے ہیں میرے اس میں سلسلے کا اب وہ ایک, ایک, لے, لیں ایک لے, لیں لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد علی اطاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں جی کیا بتاؤں یہ مشتاق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے مزدور اسلامی بھائی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مزدور یہ نہیں ہے مزدور اصل میں ہم ہیں ہماری مزدوری یہ ہے کہ ہم اجتماع تک نہیں جا سکتے ہماری مزدوری یہ ہے کہ ہمیں پانچ ٹائم ہمارا خدا مسجد میں ملاتا ہے ہم نماز کے لیے نہیں جاتے مزدور یہ نہیں ہے مزدور ہم ہیں میرے بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم بھی مدینے جائیں اور ان کے ساتھ جائیں ہم بھی مدینے جائیں چلی نہیں چلیا نام حمل چلے آنا چلی آنا چلے آنا ہم اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ آپ سب کے مدنی چینل دیکھنے کا کال کرنے کا حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت شکریہ بس دعوت اسلامی کو پکڑ لیں باپا فرماتے نا میل سنت فرماتے ہیں کہ ایسے دعوت اسلامی سے جڑو کہ کوئی اگر کھینچے نا اپنے جسم کے چتھڑے اڑ جائیں دعوت اسلامی سے جدا نہ ہو کہ یہ وہ تحریک ہے جو ایسا عشق رسول رگو پے میں بسا دیتی ہے ایسا جوش و جذبہ جگہوں میں بسا دیتی ہے اور ایک ایسا ایک ذہن دے دیتی ہے کہ بس یہ کہتے ہوئے بندہ اپنی گاڑی چلاتا رہتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ تعالیٰ امیل سنت کو سلامت رکھے ان کو دراز و بالخیر عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے تمام مبلغین پر اللہ تعالیٰ رحم و ہمارا شعبہ ہے خصوص اسلامی بھائیوں کا جو ماشاء ان اس طرح کے اسلامی بھائیوں میں مدنی کام کرتے ہیں اشکمات میں لاتے ہیں ان کو وقت دیتے ہیں ان کی زبان سیکھتے ہیں ان کے اداروں میں جاتے ہیں ان کو نکی کی دعوت دے کر لاتے ہیں اور ان کو سنتیں سکھاتے ہیں نماز سکھاتے ہیں فرائض و واجبات کا ان کو درس دیتے ہیں الحمد اللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک اہم ترین شعبہ بھی ہے جو یہ مدنی کام بھی سر انجام دے رہا ہے اور دعوت اسلامی کے کئی مدنی کام ہیں البتہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ملک بھر میں ایک اچھی تعداد دعوت اسلامی کو کھالوں کی دی گئی ہے ماشاءاللہ میں ان تمام عاشقان رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعا کرتا اللہ آپ کو اس کے جزائ خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اپنی قربانی کی کھالیں دعوت اسلامی کو دی اور دعوت اسلامی کا میں انتخاب کیا اور میں تمام اسلامی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت ہے دے کہ آپ نے عید کے ان دنوں میں قربانیاں دی۔ اور دعوت اسلامے کے لیے کھالے جمع کی ہیں کل بھی تیسری عید کئی قربانیاں کل ہوتی ہیں تو جن کے کل کھالے ہیں وہ بھی ضرور کھالے جمع کریں اور جو کھالے ہماری گوداموں میں سنبھالتے ہیں جتنے بھی اسلام اس معاملے میں تعاون کرتے ہیں کھالے لینے میں دینے میں آگے بیچنے میں ان سب کے لیے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈیر بھلائی تاہ فرمائے ان کی جملہ پریشانیوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے اللہ کریم ہم سب کو اپنی پسند کا بندہ بنائے اور ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے آمین, آمین بجا ہند نبی جی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چودہ ذوالحجت الحرام چودہ ذوالحجت الحرام امیر اللہ سنت کے والد ماجد حضرت عبدالرحمان قادری کا عرس مبارک ہے تو آپ سب سے مدنی نتیجہ ہے اس سالے ثباب کی ضرور بے ضرور ترکیب کیجیے گا صلو علی الحبیب اللہ تعالی. صلات و سلام پڑھیں چلیں سلاد و سلام پڑھے مصطفیٰ are اسلامی بھائیوں نے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبریاں بھیجی ہیں ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں انشاء اللہ تعالیٰ امیل سنت کے ذریعے اس کا اعلان کروائیں گے انشاء اللہ از وجل اور میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ان کے اس کوڑھن کو محسوس کیا اللہ کرم فرمائے اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ برکت ہے دے عبدالرحیم بھائی ماشاء اللہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ چل مدینہ چل مدینہ ماشاء اللہ سیاح رسول اللہ کل آج نہیں کل مدینہ کل نہیں آج مدینہ ان آج مدینہ ان شاء اللہ آصف بھائی بہت بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ و برکاتہ اللہ کو خوش رکھے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ ناشکار اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ماشاء اللہ شاہد بھائی وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ اللہ کو تندرستی دے صحت دے اللہ خیر فرمائے اللہ خیر فرمائے بس جو چیز کمزور ہوئی ہے جو چیز رہی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہی ہے اللہ نے کہا تو سب بہتر ہو جائے گا اللہ دنیا میں بھی برکت دے دے اللہ تعالیٰ آپ نے بھی برکت دے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ شاء اللہ انشاء اللہ ماشاء اللہ خرے ہو رہے کیا بات ہے سجا بھائی ٹھیک ہے سجا بھائی بابا جانی سے ملاقات کرنی ہے نا ان شاء ایک دفعہ ملا کر میں نے نیت کی ہوئی ان شاء اللہ کریں گے ٹھیک ہے اللہ سلبیب صلی اللہ محمد و علی علی و صحب و ابو کے پاس جائیں گے یہ ہمارے شجا بھائی کے والد صاحب ہیں ابا حضور آ جائیں شجا بھائی تو امیلیں سننے سے ملنا ماشاءاللہ اللہ تعالی خوش رکھے سلامت السلام علیکم ماشاءاللہ اللہ کیرے تھے اللہ تعالی خوش جی آپ کی جی جی جی جی جی اللہ وعلیکم السلام جی جی اللہ تبارک کا تعلق سوال اور دو گھنٹے بھائی میرا نام